اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولم يروا لما خلق الله من شیء يتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل يسجدون لله وهم داخلون سورت النحل صورت کا دعوی اثبات بات و توحید بلدل اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات بات قسم قسم دلائل کے ساتھ سورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے چھ ابو میں پہلا باب پہلی تری سایتیں اور اس پہلے باب میں ادلہ متنوع عالت توحید آیت نمبر چوبیس سے پینتیس تک دوسرا باب تھا سورت کا اس میں حالت ناکیبین کی اور پھر زجر ناکیبین کو بیاقوالہم وافعالم آیت نمبر چھتیس سے سینتالیس تک تیسرا باب تھا سورت کا اور اس تیسرے باب میں تسلی اور دلیل نقلی اجماعی اور نفی تصرف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر زجر منکرین کو منکرین قیامت کو اور ترغیب لجرت اب یہاں سے آیت نمبر اڑتالیس سورت النحل یہاں سے آیت نمبر پینسٹھ تک یہ چوتھا باب ہے سورت کا اور اس چوتھے باب میں یہ بیان ہو رہا ہے کل حمن اللہ یہ ساری مخلوق اللہ ہی کی محتاج ہے سب پہ اللہ مختار قدرت رکھنے والا ہے اولم یار و علامہ خلق اللہ آیا دیکھتے یہ لوگ علامہ خلق اللہ ہو اس طرف کے جو کہ پیدا کیا ہے اللہ نے من منشعین کسی چیز سے یا تفی عَنِ ز وَالشَّمَائِلِ ہو پھرتا ہے اس چیز کا سایہ دائیں اور بائیں طرف یمین مفرد اور شمال شمائل جمع کیونکہ اکثر بیلاد شمال کی طرف ہے تو اسی طرح شمائل کو جمع ذکر کیا سجد اللہ ہی تاب داری کرنے والے اللہ کے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلاح تو سلام فرماتے ہیں ادا ضالت شمس سجادہ كل شعین للہ جب دھوپ زائل ہو جائے زوال شمس ہو جائے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے بعد زوال نبی علیہ السلام چار رکات نفل پڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور آسمان کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا سب سے پہلا عمل آسمان میں اٹھے تو وہ نماز ہو تو ہر چیز یہ تفیع ضلع پھرتے ہیں اس کے سائے ہر چیز کے ہر مخلوق کے دائیں طرف اور بائیں طرف سجدہ کرنے والے اللہ کو تابے کرنے والے وہ داخرون اور یہ ہوتے ہیں تابے داخر زلیل کو کہتے ہیں تزل معبود کے سامنے اسے عبادت کہتے اقساغیت غایت الخضوع تزل تو یہ ہوتے ہیں تابے اللہ کے سامنے ولی اللہ ہی اس جدو ماحف سماواتی و مافلار اور ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے منداب بتن زندہ سروں میں سے ولملا فرشتے بھی وہم لا بھی رون اور یہ خود کو بڑا نہیں جانتے اللہ کی بندگی سے یو فونا رب ڈرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے رب سے من عظمت اللہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے نفرت کی وجہ سے ڈر نہیں اللہ کی بڑائی کی وجہ سے یا خوافون ربہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے من فوقم جو ان کے پیچھے اوپر ہے من منفوقِم اصطلاء علمی اور قدرتی قہری کی طرف اشارہ ہے اللہ ان کے اوپر ہے علماً قدرتاً قہراً ویف آلون مایو اور کرتے ہیں یہ وہ جو ان کو حکم کیا جاتا ہے مایو مرون منت تدابیر وطآتی قاضی بھی سعود مانا کرتے ہیں آیت سجدے کی تھی وکال اللہ تحید اور فرمایا تھا اللہ نے اللہ فرماتا ہے وکال اللہ ماضی اللہ نے فرمایا لا تحید و الہ نسن مت پکڑو تم خدا دو دو خدا نہ پکڑو تو تین چار یا اس سے زیادہ تو بطری اولا مت پکڑو یہ دعو توحید انما هو واحد یقینا یہ اللہ الہ ہے ایک یکتا یگانہ فیا یا فرحبون تو خاص مجھ ہی سے میری ہی طرف رغبت رکھو فرحبون رہب اس ڈر کو کہتے ہیں جو محبت کی وجہ سے شوق کی وجہ سے ہو ما سماواتی ولا اور یہ دلیل عقلی ہے توحید پر خاص اس اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے وہ جو زمینوں میں ہے و دین و واسبا واصبً اے لازمن یا دائمن اور اس اللہ کے لیے ہے دین لازم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے دین کی تابداری کر لازم دین قابل اتبا دین اللہ کا ہے افغیر اللہ ہی تتکن آئے اللہ کے بغیر تم ڈرتے ہو کسی اور سے وہ ڈرنا الوحیت والا وہاں بھی من نعمتن فمین اللہ اور وہ جو کہ ہو تم پر کسی نعمت سے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے سماضامت سک و مزر فیل ہی تجارون پھر جب پہنچ جائے تم کو معمولی سی تکلیف بھی تو اللہ کی طرف تم چیخے لگاتے ہو تج ارون جار کہتے ہیں تیز آواز سے چیخنا جیسے بیل کی آواز سم اذا کشف غر پھر جب اللہ دور کر دیتا ہے اس تکلیف کو آن تم سے اذا فریقم من کم یرب بیہمی تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ حسہ دار ٹھہراتا ہے یو شری کن دار ٹھہراتے ہیں امام راضی رحمہ مح اللہ عیسائد کے نیچے تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں آج یہ 602 ہجری کا واقعہ آج صبح ہمارے ملک میں زبردست قسم کا زلزلہ آیا اور سب لوگوں نے ایک اللہ ہی کو پکارا لیکن جب زلزلہ تھم گیا تو پھر مشرقین اپنے شرک میں مشغول ہو گئے فریقمن بربیم یشریکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں لیکن جب اللہ اس مصیبت کو دور کر دے تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں لییک فورو بیما آتے نہ ہوں انجام یہ ہوا لام للا آقے بت ہے لییک فرو میں انجام یہ ہوا یہاں تفصیر رحمانی میں علوسی صاحب نے بھی اپنی اپنے بچپن کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے انجام یہ ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا بیما آتے نہ ہوں اس پر جو ہم نے دی تھی ان کو ہم نے جو کچھ ان کو دیا تھا انہوں نے اس سے انکار کر دیا جو نعمت ہم نے دی انکار بمانے نہ شکری تو فائدہ لے لو دنیا میں فسوفتہ عالمون جلدی ہے کہ تم جان لو گے جان لو گے تم اپنے انجام کو اب زجر بشر کا والون علی مالا یا لمونہ نصیب ما <رَزَقْنَاهُم> اور ٹھہرایا ہے انہوں نے لمالا یا لمونہ اس کے لیے جو یہ نہیں جانتے لا عالمون یعنی مشرک اسے نہیں جانتے وہ لوگ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے انہیں یہ پتہ نہیں کہ داتا کا نام کیا ہے جو داتا لاہور والے کو کہتے ہیں اور پھر اس کا نصب کیا تھا اس کے باپ کا نام کیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں اس جانتے ہی نہیں بس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دی اس کے نام کی نظر و نیاس کرتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ یا لمون اور ٹھہراتے ہیں یہ اس کے لیے جن کو یہ نہیں جانتے نصیبً ٹھہراتے ہیں ان کے لیے مماں رزق نا حصہ اس سے جو ہم نے ان کو دیا ہے نصیب مما رزق حصہ اس سے جو ہم نے ان کو دیا ہے طلّہ ہی قسم اللہ کی لطس النا کن تم تفترون خام, خام پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں کہ تم وہ جھوٹ بناتے تھے پھر زجر مشرک کو ہے جالون علی اللہ ہل بناتی اور ٹھہرائے ہیں ان مشرکوں نے ٹھراتے ہیں یہ اللہ کے لیے بیٹیاں سبحان پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ بیٹیوں سے و لہم اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ مانگے یہ چاہیں یعنی خود اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں وحیدہ بشراہد ہم اور جب خوشخبری دے دی جائے ان میں سے ایک کو بالعنسا بیٹی کی زلہ وجہ مسودن تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کالا وہ ہوا اور یہ بھرا ہوتا ہے غصے سے قذیم یہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی یا توارام القوم چھپتا ہے قوم سے ما منسوئی ہی اس برائی کی وجہ سے جس کی خوشخبری دی گئی ہے اس کو یعنی یہ بیٹی کی پیدائش کو برا جانتے ہیں اپنے ہاں تو یہ پھر جب بیٹی جس کے ہاں پیدا ہو جاتی وہ قوم سے چھپا پھرتا تھا من سوئی ماں بشربی برائی کی وجہ سے اس کی جس پر خوشخبری دی گئی ہے اس کو ایوم سکو ہو اعلیٰ پھر کہتا ہے یہ دل میں آیا ٹھہرا دے اس کو علا ہورن ذلت کے ساتھ ام یدسو التراب یا دنسا دے اس کو یدو دفن کر دے اس کو فطوراب مٹی میں الا سامہ کم خبردار بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ان کا یہ فیصلہ بہت برا ہے علا ہن ماہ رضا ہی نفسی ہی سکو ضمیر منصوبہ مابشربی کی طرف راجے ہے للذین لا اللہ بلاخرت ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر مسلسو مثالیں ہیں صفتیں ہیں بری بری و لہ مسلّا اور اللہ کے لیے صفات ہے مسل سے مراد صفات کیونکہ اللہ کی مثال تو نہیں اللہ کے لیے صفات ہیں العلیٰ اونچی اونچی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ دونوں اعلی ہیں اسی طرح صفات جلالیہ اور جمالی اللہ کی اعلی ہیں وہ اللہ عزیز الحکیم اور یہ اللہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے اب تخویف وا خز اللہ النا سبیز اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے شرک کی وجہ سے ما ترک علیہ من دابت تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی زندہ سر بھی ولا کیوں خرحم الم مسمہ لیکن پیچھے کرتا ہے اللہ ان کو ایک وقت مقررہ تک فہدا جا آ جب آ جائے ان کا وقت ہو نیٹھا تو اللہ یستا خیرون سا آتم یستقدمون نہیں پیچھے ہوں گے یہ ایک گھڑی اور نہ آگے ہو جائیں گے وہ جعل اللہ ہمای اور ٹھہراتے ہیں یہ اللہ کے لیے وہ جس کو برا جانتے ہیں اپنے لیے اپنے لیے برا جانتے ہیں اور اللہ کے لیے وہ بیٹیاں بناتے ہیں یہ عادہ سابق کا ترتب جزا کے ترتب کے لیے و تصیف و اور بیان کرتی ہے ان کی زبانیں جھوٹ ان نلحم الحسنہ کی یقیناً ان کے لیے ہوگی جنت لاجرما نلحمنارا کوئی گناہ نہیں کوئی بات نہیں لاجرما اس باک نشتہ انمنار کے یقیناً ان کے لیے جہنم کی آگ ہے وہ مفرتون اور یقیناً یہ لوگ آگے لائے جائیں گے جہنم کی طرف مفرتون مقدمون النار یا یہ لوگ مفرتون فلم آسی زیادتی کرنے والے تھے گناہوں میں بہت گناہ کرنے والے تھے اس میں فائل ہے مفرتن فلماش یا مقدمون نار یقیناً یہ لوگ یا مفرتون بھونے جائیں گے بھونے جائیں گے اس جہنم کی آگ میں طلح تسلی ہے قسم اللہ کی لقد امم من قبل کا یقیناً ہم نے بھیجا تھا گروہوں کی طرف آپ سے پہلے انبیاء کو فضین الحم شیتوانعمال تو مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال خوبصورت کر دیے تھے ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال فہو ولیہم اليوم یہی شیطان ساتھی ہے ان کا آج کے دن بھی ولہم عذاب العلیم اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک اب تک ترغیب فی تبلیغ وَمَا انزل عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا اللہ لَهُمُ تو اخْتَلَفُوا فِيهِ اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے کہ آپ بیان کیجئے ان کے لیے وہ مسائل اختلفی کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں وہ وَرَحْمَةً رحمت يُؤْمِنُونَ اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں لتھوبین منجمیعمور دیناً ودنی نظم و نے یہ معنی کیا امام بقائی نے منجمی علمور دیناً ودنی دین اور دنیا کے امور آپ بیان کر دیں ان کو تو یہ چوتھا باب ختم ہوا پانچواں باب سورت کا اور اس پانچویں باب میں جو کہ آیت نمبر 81 تک ہے اس میں پھر نعمتوں کا ذکر ہے ان نیام کلو مین اللہ تعالی نعمت سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ برساتا ہے اوپر سے بارش تو تازہ کرتا ہے اس بارش کے ذریعے زمین بعد اور اس کی خشکی کے بعد زمین مر جاتی ہے خشک یعنی ہو جاتی ہے تو اللہ اس زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے یعنی تازہ کر دیتا ہے بارش کے ذریعے نفی زیت قومی یقیناً اس میں خامخات دلیل ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں اللہ کا کلام وہ ان ن لم فلانعامی لبراں اور یقیناً تمہارے لیے چار پایوں میں نشان عبرت ہے عبرت ہے عبرت کی جا ہے نسخے مما فی بھوتونی ہی پلاتے ہیں ہم تم کو اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے ممبئی فرسیں و دمن گوبر اور خون کے درمیان لبنن خالصا دودھ خالص سائی غل اچھا مزیدار گزرنے والا پینے والے کے لیے خوب نگلنے والا سائے غل بین دودھ کے پینے میں کسی کو بھی دقت نہیں ہوتی بیمار بھی آسانی سے پی سکتا ہے تو صحت من خود تو دیکھو اس جانور کی طرف دیکھو یہ کہ جانور کہاں سے آیا یہ تمہارے گلاس میں جو دودھ ہے یہ کہاں سے آیا کس نے بھیجا تمہارا جانور کالا تھا بھینس اس نے جو چارہ کھایا تھا وہ سبس تھا اس کے پیٹ میں گوبر بدبودار بھی تھا تو خون رنگدار بھی تھا لیکن اس بدبودار گوبر اور رنگدار خون کے درمیان سے خالصا لبنن خالصا خالص دودھ تمہارے برتن تک پہنچانے والا کون ہے ایک اللہ ہی ہے لبنن خالصا اس میں گوبر کی بدبو کو بھی شامل ہونے نہیں دیا خون کی رنگت کو بھی شامل ہونے نہیں دیا خالص دودھ خالص دودھ ملاوٹ تو پھر بعد میں لوگ کر دیتے ہیں دودھ تو جانور نے تجھے خالص دیا سائغا غل بین یہ کس نے کیا یہ کس کی قدرت تھی یہ کس کے انعام ہیں نعمتیں ہیں یہ خالص دودھ اسی سے اخلاص ہے اللہ بھی تجھ سے ایسا ہی عمل مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس میں ریا کا رنگ نہ ہو جیسے دودھ میں خون کا رنگ نہیں ہے اور اس میں شر کی بدبو بھی نہ ہو جیسے دودھ میں گوبر کی بدبو نہیں ہے گوبر کی بدبو نہیں ہے حضرت شقیق سے کسی نے پوچھا تھا امام مدارک نصفی حنفی نے اپنی تفصیر میں یہ ذکر کیا یہ قال شقیق سے کسی نے پوچھا تھا اخلاص کے بارے میں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں تو حضرت شقیق نے فرمایا تھا تمیز العمل تمیز العملی منشر کی وریائی کا من بین ممبئی و دمن اخلاص کہتے ہیں عمل کو پاک کرنا اور جدا کرنا شرک اور ریا سے جیسے اللہ نے دودھ کو پاک اور جدا کیا ہے گوبر اور خون سے نہ اس میں رنگت خون کی اور نہ بدبو گوبر کی ہے اسی طرح عمل بھی کرنا ہے جس طرح کہ اللہ نے تمہیں خالص اللہ بن خالصیا ممبتو ہا ممبوتو نہا سوریہ نعام اکیس نمبر آئے میں یہاں ممبوتو ہی ہے تو سیبہ کہتے ہیں انعام لفظاً مذکر ہے اور معان مونس ہے اسی لیے کبھی ضمیر مفرت کی اور مذکر کی اور کبھی ضمیر معنس کی یا وہاں فوائد کثیرہ ذکر تھے تو ممبتو نہا فرمایا اور یہاں ایک ہی فائدہ ہے دودھ کا تو اسی لیے ممبوتون ہی فرمایا لاباناً خالصن دودھ خالص میرے شیخ محترم کے الفاظ ہیں اگرچہ وہ پشت و زبان کے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے اس آیت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں دوسری آیت کے ساتھ ہی خلاصہ بیان کرتے تھے او گورا وا میخی گڑی بزے تو گورا ہوڑلی دی وا یو طرف تنی بل طرف توشائے روان تے نشو د شرا بوتی اس کی دا چا وہی نل کم فلا اور یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے تو کو سمجھنے کی جگہ ہے کہیں لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں بڑے بڑے کتب خانوں کی ضرورت نہیں اللہ کو جاننے کے لیے ماننے کے لیے پہچاننے کے لیے دودھ کا گلاس ہی کافی ہے نسخے کم ممافی بتونی ہی ہم پلاتے ہیں تم کو اس سے جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے بین فرسی و دمن گوبر اور خون کے درمیان سے لابانن خالصا دودھ خالص سای ایغل لاری بین اچھا جچنے والا رچتا ہے رچتا ہے شاہ سائے شاہ صاحب مانا کرتے ہیں رجتا ہے لاریاری بین پینے والوں کو یعنی پینے والے اچھے طریقے سے اس کو پیتے ہیں رچتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے جیسے دودھ کا پینا تو معنی یہ ہے جس طرح دودھ کے پینے میں مشقت نہیں ہوتی اور اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا اور دودھ کے پینے میں کوئی توقف بھی نہیں ہوتا اسے چبانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بس آسانی سے سائے اسی طرح ہی یہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں بغیر مشقت کے بغیر معارفت کے بغیر سمجھ اور فہم کے یہ پڑھنا تھا آج کل کے قاریوں کا قرآن کا بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھتے ہیں لبن خالصن نعمت ہے تو اللہ کی بوت ہے ہر نعمت کے بعد دعا کی جائے گی اللہم بارک لنا فی اے اللہ اس نعمت میں میرے لیے برکت عطا فرما واطنا خیر عمن ہو اور کل کو اس سے اچھی نعمت مجھے عطا فرما لیکن دودھ کے پینے کے بعد یہ دعا نہیں ہے کہ اس سے اچھی دے بلکہ اللہ بارک لنافی ہی وزدنا زد ہو اے اللہ ہمارے لیے اس دودھ میں برکت دے دے اور اسی کو ہمارے لیے زیادہ فرما دے زدنا نامن ہو کیونکہ اس سے اچھی نعمت تو دوسری نہیں تھی ومن کل ممن س... سمارات نکیلی و نالا آنا بھی اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور ہے تتخیزو نمن ہوں سرن تم پکڑتے ہو اس سے سامان مستی کا سرن مستی کا سامان جوس وغیرہ سرن یا سرن مراد اس سے شراب تو حرام ہے نا پھر کیوں یہاں امتحان کے طور پہ ذکر کی تو جواب مراد شراب نہیں ہے آصیر العنب ہے وہ جوس جو نشاور نہ ہو وہ شربت اور وہ جوس ماتو میں متفق مراد ہے اسے یا مراد شراب ہے لیکن اس کو کہتے ہیں اجتماع بین المنتی والعذاب احسان اور آذاب دونوں کو جمع کر دیا کہ تم تو اس فروٹ سے پھلوں سے شراب بھی بناتے ہو یا تفسیر مدارک نے لکھا ہے یہ آیت منسوخ ہے رلمانی بھی یہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور شراب کی حرمت تو مدینے میں آئی تھی تتخیض نمن ہو تو تم بناتے ہو اس سے جوس وغیرہ ورژن حسن و خوراک بہتر ان نفی طی کل آیت قومی یاقلون یقیناً اس میں خامخوط دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں واؤ ربو کا علم اور حکم کیا ہے یہاں وہی بانے حکم حکم کیا ہے تیرے رب نے شہد کی مکھی کو ان تقری من الجبا لیبو تنتو پکڑ اور بنا پہاڑوں میں گھر ومینشہ الشجر اور درختوں سے ومین معیارشوں اور اس سے جو یہ لوگ چھپر بناتے ہیں تیرے لیے یہ تین مقامات اللہ نے شہد کی مکھی کے لیے مقرر کیے ہیں بس اسی تین جگہوں پہ اس کے چھتے ہوں گے اس کے علاوہ شہد کی مکھی کا چھتہ کہیں اور نہیں ہوگا ایک وہ جگہ جو جگہ لوگوں نے انہیں مکھیوں کے لیے بنائی ہو وہ بکس ہو یا وہ اور کوئی چیز ہو اس میں ان مکیوں کو رکھا جاتا ہے یا پہاڑوں میں ان کے چھتے ہوں گے یا درختوں پہ ان کے چھتے ہوں گے معیاری شون چھپروں میں سم من کل اختمارات پھر کھاؤ ہر قسم کے میووں میں سے ہر قسم کے پھلوں میں سے فصلوں کی سب ربی کی زولولہ تو چلو تیرے رب کی راہ پر آجیزی کے ساتھ زلول یہ حال ہے فسلوکی کی فائل والی ضمیر سے یا حال ہے سبل سے تو چلو آجیزی کے ساتھ یا چلو اس آجیزی والے راستے پر زو یفرجومبت نہا شرابن جب اس نے اللہ کے حکم کو مان لیا تو اس میں اللہ نے بہت خیر اور برکت ڈال دی نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب پینے کا سامان مختلف ان الوانو رنگا رنگ رنگ ہے اس کے فی ہی شفا اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے شفا مطلق امراض بلغمیا میں اس کو استعمال کرنا ہے خالص دوسری امراض میں دوسری اشیاء کے ساتھ اس کو خلط کرنا ہے تو شفا ہے لیکن استعمال کا طریقہ جدا جدا ہے شفا ہے لناسر لوگوں کے لیے قرآن نے شفا کہا شہد کو بھی اور شفا کہا ہے قرآن کو بھی شفا فی الصدور لناس عام ہے یا لناس عام نہیں ہے بات کہتے سفراوی مزاج والوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہے تفسیر مدارک نے لکھا ہے ان نفیز قومی تفقرون یقیناً اس میں خامخا دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو سوچ اور فکر کرتے ہیں تفصیر روح المانی میں آلوسی صاحب نے چودویں جل سفق پانچ سو پر اچھی تفسیر کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو کا اثر ہے فرمایا علیہ کم بھی شفائے نے تم دو شفا کی چیزوں کا التظام کرو ایک اصل ہے شہد ہے دوسرا قرآنی کریم ہے تم اس کا التزام کیا کرو اس مکھی میں اللہ نے اپنے حکم کی اطاعت کی برکت ڈال دی ایک تو یہ بہادر ہے بہت اگر شیر بین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو یہ ان کو بھی اس کو بھی سبق سکھاتے ہیں دوسرا یہ مجاہدوں کی طرح اپنے ساتھ اسلحہ پھراتی ہے تیسری یہ امیر کی تابے ہے ان کی ایک کوئن ہوتی ہے وہ آگے چلتی ہے یہ سارے اس کے پیچھے جائیں گے چوتھی یہ رازدار ہے اتنی رازدار ہے کہ اگر ایک آدمی اس مکھی کو شہد بناتے دیکھنا چاہے بھی تو نہیں دیکھ سکتا افلاطون نے اس طرح کیا تھا شیشے کے بکس میں ان کو بند کر دیا تھا تو انہوں نے شہد نہیں بنائی پھر مشورہ کر کے باہر نکلی اور کیچڑ لا کے اس شیشے کو مدھم کر دیا تو اس میں سے اندر کچھ نظر نہ آئے تو پھر اس, اس کے اندر شہد بنائی ان کو شہد بناتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا لوگوں نے تجربے بھی کیے ہیں یہ بہت حیاناک ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہی. ہاں اتنا ہے کہ یہ شہد منہ کی راہ پر ن... سے نکلتی ہے منہ سے اس کے نکلتی ہے گندی مکھی کو یہ نہیں چھوڑتے ان کے چھتے کے بار چوکی دار کھڑے ہوتے ہیں جو مکھی گندگی پہ بیٹھی ہو تو اسے قتل کر دیتے ہیں چھتے کے اندر جانے نہیں دیتے غیر رازدار دوسرے چھتے کی مکھی کو بھی یہاں نہیں چھوڑتے اپنی جگہ اور ان میں سے تنظیم کے اراکین کی تقسیم کی ہوتی ہے کوئی بچے دینے والی ہوتی ہے انڈے دینے والی ہوتی ہے کوئی شہد بنانے والی ہوتی ہے کوئی دوسرے کاموں پر معمور ہوتی ہے کہ آج کل جو ڈرون ہے نا ڈرون ڈرون بھی انگلش میں وہ نر مکھی کو کہتے ہیں شہد کی نر مکھی ہوتی ہے اسے ڈرون کہتے ہیں ایک ان میں کوین ہوتی ہے سردارنی تو یہ اپنے لشکر میں سے پانچ ڈرون کا انتخاب کرتی ہے پانچ مذکر کا نر تو ان پانچوں کو اپنے ساتھ اوپر اڑاتی ہے تو جو راستے میں رہ جائے وہ رہ جاتا ہے جو آخری پانچواں اس کے ساتھ اوپر پہنچ جائے تو یہ اوپر فضا میں اس کے ساتھ جمع کرتی ہے اور پھر اسے مار بھی دیتی ہے قتل بھی کر دیتی ہے جمع کے بعد اور پھر آ کے انڈے دیتی ہے یہ کوئن ایک ریسرچ کے مطابق ایک کلو شہد بنانے کے لیے اتنا سفر یہ کرتے ہیں گویا کہ ساری دنیا سے ارد گرد گھوم چکے ساری دنیا ایک کلو شہد ایک کلو گرام تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے او دشاتو دشا تو مچ تو گورا لی دی اوبر نوڑ دی گولان لکے کی دی زہر نخل کی گبینا نا چاوکل دیکھیے نا تم اللہ خلقکم ثم سم تو اس اللہ نے پیدا فرمایا تم کو پھر وفات کرے گا تمہیں مارے گا تمہیں زندگی موت اس کے دستے قدرت میں ہے امر سے ہے ومن کم مئی اور زلی بعض تم میں سے وہ ہیں جو واپس ہو جاتے ہیں کمزور عمر تک لا لایالما بعد علم شا اس لیے کہ نہ سمجھے سمجھ کے بعد کسی چیز پر بھی لا عالمہ یہاں عموم مقصود ہے اور سورہ حج کی آیت نمبر پچ پانچ میں خصوص مقصود ہے پھر جلالین نے لکھا ہے حق پرس علماء اس میں داخل نہیں ہیں ارزل العمر قرطبی نے بھی لکھا ہے قرآن والے علماء پر قرآن کے خادموں پر نہیں آتی لکھے علم بعد علم شیعہ اس لیے کہ نہ جانے نہ سمجھے پس علم کے علم کے بعد شیون کسی چیز کو بھی ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے اللہ فضلا بادم الہ آباد ان فرض اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر رزق میں اللہ نے رزق میں فضیلت دی ہے تو یہ دلیل تھی اللہ نے تجھے نطفے سے پیدا کیا پھر تمہیں جوان کیا پھر بوڑھا کیا ارزل العمر تک پہنچایا ارزل العمر کمزور عمر جب انسان محتاج ہو جاتا ہے کسی کا اور کمزور صفات آ جاتی ہیں نو زانتو گورا انسانہ زان تو پیدا پیدا نطفہ زوان نشو بوڑا روان پامسا دائن خلاف درکرا وسطے دی بیا چا دامسا ٹک ٹکی تات آواز کئی بانگ گشتے آسا ہر دم اشارت میں کونت پیرے کیم روزست یا فردا جائیں جا انجا سیا جا یہ آسا تجھے آواز دیتی ہے ننمر یا صبا دیا دازے دیا دا زا ننمر یا صبا دا مرگ دیا دی دی دا, دا, دی دی دا یا ساحد دا انقلاب در کرا وسطے دی بیا چا کس نے یہ انقلاب لایا اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعضوں کو یہ کلمات اور الفاظ میرے شیخ کے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے وہ ان آیات کے خلاصے کے طور پر یہ فرمایا کرتے تھے او گورا وا میخی گڑی بیزی تو گورا خڑلی دی واخا نسکلی دی یو طرف تونی بل طرف تو گوشائے روان تن شو د شرا بئی گیوتی اس کی واؤ گورا دی میو تو گورا کجرو تو گورا گرو تو گورا نو گورا دشا تم مچے تو گورا واؤ ہاربو کیلن نہلی سکلی دی اوبا نڑلی دی گولان لکے کی دی زہر نو خلکی کی گبینان دا انقلاب چا چاہ دالا سکے وزان تو گورا انسانہ پیدا دن اطفا دوان شی بوڑھا روانی پامسا دا در درکر راوستے دے بیا چا چا او دا و اللہ فضلہ فضلا باد ان فر اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم، تمہارے بازوں کو بازوں پر رزق میں فم الدی نف دلو تو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے مالداری دی گئی ہے برادی رزقیم وہ واپس کرنے والے اپنے رزق کا اعلیٰ مام لاکمان ان کو کہ مالک ہوں ان کے ہاتھ ان کے یعنی اپنے غلاموں اور نوکروں کو یہ اپنا مال نہیں دیتے فو فی سوا ہو جائے اس میں برابر تو تمہارا ہم جنس تمہارا نوکر اور غلام اسے تم اپنے ساتھ برابر نہیں کر سکتے کرتے برداشت نہیں کرتے شریک تو اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ کیسے شریک بنا رہے ہو اس کو کیسے ہی صدار بنا رہے ہو آفا بھی نعمت اللہ ہی جہادون آئے اللہ کی نعمت پر یہ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی نعمت سے یہ لوگ انکار کرتے جہد اس انکار کو کہتے ہیں جو زد اور اعنات کی وجہ سے ہو جال من فسیکم ازواجا اور اللہ نے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے اپنے نفسوں سے تمہارے جنس سے تمہارے نفسوں سے بیویاں دیاں اگور کا بی بی دی استاد جنس نہ داگزارا ور سر اگر ندا دا چلا بل مخلوق ہے د گڑ پہ شکل ہوئے دا چیلے اور دا پیشو پہ شکل ہوئے بیا بد سکولے اور اللہ نے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوسیا زوا جن بیویاں و جالبنا زواجی کمبنی نا اور ٹھہرایا ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور حف حفادتن اور پوتے حافہ حفیظ تابے کو کہتے ہیں پوتا دادے کا تابے ہوتا ہے حافادہ حفظہ ایک معنی اعوان خدام خدمت گار یا اصول اور فرو یا پوتے اور پڑ پوتے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بنی بیٹے وہ ہفدا اور پوتے یہ پوتا پھر بابا کو پکڑ کے مسجد لے جاتا ہے راستہ دکھاتا ہے وہ رضا کا اور رزق دی اللہ نے تم کو پاکیزہ سے افبل باطلی او مینون آیا باطل پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں وہ بنعمت اللہ ہم یقفرون اور اللہ کی نعمت سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں وہ آبدون امندون اللہ مالا مملک الحم رزقہ اور یہ لوگ عبادت اور بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی جو مالک نہیں ہے ان کے لیے رزق دینے کے نہ اوپر سے نہ نیچے سے اوپر سے آسمان سے بارش نیچے سے فصل شعین ذرہ بر مالک بھی نہیں ہے ولاستیوں نے یہ طاقت بھی نہیں رکھتے طاقت بھی نہیں رکھتے اپنے لیے یا تمہارے لیے رزق کا فلا تدریب للہ سال تو مت بیان کیجیے اللہ کے کی لیے مثال مخلوق کی لا تدریب للہ الامثال ابن قیم فرماتے ہیں لا تو شب بھی ہو بخلقی اللہ کو اللہ کی مخلوق کے مشابہ نہ ٹھہراؤ باہر العلوم میں سمرقندی کہتے ہیں لا تصف اللہ شریکن اللہ کے لیے شریک مت بیان کرو کہ جج کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے نہیں نہیں شاہ صاحب لکھتے ہیں مشرق کہتے ہیں کہ مالک اللہ ہی ہے مالک اللہ ہی ہیں لیکن ان اولیاء کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں یہ مثال غلط ہے یہ نیک اللہ سرکار کی مخلوق ہیں اور اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے موزی القرآن میں شاہ صاحب نے لکھا ہے میں ان کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں فلا تضریبول اللہ علم سال تو مت بیان کیجئے اللہ کے لیے مثالیں مشرک کہتے ہیں کہ مالک اللہ ہی ہے اور یہ لوگ اس کی سرکار میں مختار ہیں اس واسطے ان کو پوجیے سو یہ غلط مثال ہے اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے کسی پر سپرد نہیں کر رکھا اور اگر صحیح مثال چاہو تو آگے دو مثال فرمائی دو مثالیں فرمائیں تو اللہ کے لیے یہ بری مثالیں مخلوق کی محتاجی والی مثالیں مت بیان کیجئے بے شک اللہ جانتا ہے ون تم لا تعالم اور تم نہیں جانتے دور مثلاً آبدم مملوکن بیان فرماتا ہے اللہ مثال ایک غلام کی مملوکن جو مملوک ہو کسی کی ملکیت ہو معبودی باطلا یہ مملوک ہے اور اللہ معبود برحق مالک قادر ہے تو عبد القادر کو قادر کے مقابلے میں تم نے کھڑا کر دیا لا یک درعلیٰ شعین یا آپ دملو قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر بھی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا کوئی کام کا نہیں ہوا مر رزق اور دوسرا وہ ہے جس کو رزق دیا ہو ہم نے اپنی طرف سے رزق خوبصورت وہ مملوک نہیں ہے آزاد ہے حر ہے فوین فکومن ہو سر رہا جاہ تو یہ خرچ کرتا ہے اس سے چھپ کر اور ظاہراً حل یستون آیا برابر ہیں یہ دونوں مثال میں نہیں الحمد تمام صفات علوہیت ایک اللہ کے لیے ہے جب غلام اور آزاد حر برابر نہیں تو مخلوق اور خالق کو کیسے برابر کر رہے ہو ظالموں بل بلک سرحملہ بلک بلکہ اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے و دور صلر رجولعین اور بیان فرمات اللہ مثال دو آدمیوں کیا احدہما اب کم ایک ان دونوں میں سے اب کمو گونگا ہے لا در اعلیٰ شی ان وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا وہ ہوا کلن علا مولا ہو یہ بوجھ ہو اپنے مالک پر ساری ذمہ داری مالک پہ مخلوق کو سب کچھ اللہ دیتا ہے ساری ذمہ داری مالک پہ ہے یہ خود کا کسی چیز کا بھی ذمہ دار اور مختار نہیں ہے آئے نمایو وجہ ہو لایاتی بھی جہاں کہیں بھی جس طرف بھی یہ منہ پھیرے تو نہیں آتا خیر کے ساتھ خیر کے ساتھ نہیں آتا شر ہی کرتا یہ مشرک بوجھ ہے حال یستوی ہوا آیا برابر ہے یہ ومن اور وہ کو یا مر عادلے جو حکم کرتا ہے انصاف کا بالتوحید عدل عادل توحید ایک بے خیر ہے کلن علی مولا اور دوسرا خیر والا ہے آئیے دونوں برابر ہے نہیں وہ ہوا اعلیٰ سراتم مستقیم اور اللہ ہے سیدھی راہ پر یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سرات مستقیم پہ چلو اب اٹھارہ آیتوں میں دلائل کے بعد نفی علم غیب کی نفی علم غیب مخلوقات سے دعوے توحید وللہ اللہ غیب السماوات ولارد اشارہ ایک اللہ کے اختیار میں علم غیب کا آسمانوں اور زمینوں کا سات کلم بسر لاہ لام جارتساس لاہ تالا خاصن لال غری احدن لا, لا استقلال ولافی صورت الشتراک قاضی ابو سعود نے لکھا ہے ایک اللہ کے لیے خاصا ہے یہ غیب السماوات ولان لال غیر ہی اللہ کے سوا یہ علم غیب کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہے لا استقلال نہ مستقل ولا فی صورت الشترا اور نہ اشتراک کی صورت میں اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے لاہ غیب اس سماواتی ایک اللہ ہی کے پاس ہے علم غیب کا آسمانوں اور زمینوں کا وما امرساطی اللہ قلم البصر اور نہیں ہے حکم قیامت کا مگر آنکھوں کی لم ہل بسر آنکھوں کے چپکنے کی طرح لمحل بسر مگر پشان رب دسترگی دسترگی درپ نگاہ کی لپک لپک لپک چپک رب دسترگو قیامت قائم شی او ہوا قرب او بمانے بل ترقی بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک یا او شک اور تشکیق کے معنی میں ہے لیکن بے ناظر اور مخلوق کے اللہ کو شک نہیں ہے ان اللہ اعلیٰ کلی شعین قدیر بے شک اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا واللہ اللہ خرجہ کم ام اور اس اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں نکالا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے لاتا لمون شعی تم نہیں جانتے تھے کسی چیز کو بھی کسی چیز کو نہیں کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں تھی تم کو وجہ اس گندگی میں ہاتھ ڈال دیتے تھے وجہ کم اسما ولب سارا اور ٹھہرائی اللہ نے تمہارے لیے اسما طاقت سننے کی ولب سارا اور دیکھنے کی ولاف ادا اور سوچنے کی کان اور آنکھیں اور دل اللہ نے تمہارے لیے بنائے لالکم تشکرون خام خا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اول ی رو الت قیری مسخراتن فی جو اس سمائی آئے یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف مصخراتن جو تابے ہیں اللہ کے آسمان کے درمیان فی جو اس پخیٹا د آسمان کے پمنز دا آسمان کے آسمان کے درمیان آسمان کی ہواؤں میں فضاؤں میں یہ ان کو اللہ نے تابے بنایا مایوم سکن اللہ نئی نئی تھاما, تھاما ہے ان کو ندی سار کڑی دا مارغان پدی ہوا کی مگر یو اللہ کوئی نہیں تھام رہا ان کو مگر ایک اللہ ان نفیزہ لکل آیا تل قومی یومین یقیناً اس میں ہے خام دلائل اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ جاللو تھی کم سکنا اور اللہ نے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے سکان سکون کے اسباب وجا کم منجلو دلن عامی بوتن اور ٹھہرایا ہے اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر جانوروں کے چمڑوں سے بڑے بڑے خیمے دو تین اونٹ کے چمڑے اکٹھا کر کے بڑا خیمہ اب بھی خیمے بنتے ہیں عرب میں اس کے بہت رواج ہے بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں اس میں بہت اچھے انتظامات کیے ہوتے ہیں انہوں نے تستخی ہلکا اٹھاتے ہو تم ان خیموں کو ان گھروں کو یوم زانی تمہارے سفر کے دن و یوم اقامتی اور تمہاری اقامت کے دن بڑے گھر کو گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے چل پڑتے ہیں ومن اسوافیہ اور ان جانوروں کی اون سے اسواف صوف بھیڑ کی اون ابا رہا اور اس کے پشم سے اونٹ کے پشم و بر رہا اور اس کے بالوں سے بکری کے بال ان اس, اس سے سامان ہے متانل فائدہ ہے اساس وہ متان لاہین اور سامان ایک وقت تک و اللہ کو مما خلا کا اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے اس سے جو اور ٹھہرایا ہے تمہارے لیے اس سے جو پیدا فرمایا ہے اللہ نے زلالن زلالن زلالن سائے اس کے وجال منل جی بالے اور ٹھہرایا ہے اللہ نے تمہارے لیے منل جی پہاڑوں سے اقنانند درے درے بنائے ہیں پہاڑوں میں درے وجالقم سرابیلا اور ٹھرائے ہیں اللہ نے تمہارے لیے کپڑے شرابیل پرتو گنا جامع تقیقم الحرہ وہ کمی سے بچاتی ہیں تمہیں گرمی سے وہ شرابیلا اور دوسری کمی سے ہیں تقیقم با سکم جو تمہیں بچاتی ہے تمہارے جنگ کے وقت زریں زر وغیرہ جو تمہیں بچاتی ہیں تمہارے جنگ کے وقت کدالی کم و نعمت اسی طرح پورا فرماتا ہے اللہ اپنی نعمت کو تم پر لعلکم تسلیمون خام کے تم تسلیمون تابع ہو جاؤ اللہ کے تسلی فین طل فین نم علیہ اب یہاں سے یہ چھٹا باب ہے آخر تک اس میں تسلی بھی ہے تخویف بھی ہے احوال مشرقین کے اور قیامت میں اور ترغیب الاقرآن بھی ہے اور واقع ابراہیم علیہ السلام کا بھی اگر یہ لوگ پھر گئے آپ کی تاب داری سے تو فین مالک البلاغ یقیناً آپ پہ, پہ پہنچانا ہے حق کا آپ تو حق پہنچاؤ گے المبین ظاہر یعرفون نعمت اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو یعرفون رفونا فین طول جزا مقدر ہے پھر فافل لهم البلاغ البلاغ ابلا المسائل المبین اقامت الحجتی علیہ یہ جانتے اللہ کی نعمتوں کو کہ ان ہاد الکل من عند اللہ یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے سم ان پھر انکار کرتے ہیں ان نعمتوں سے ابن قطبہ غریب القرآن میں فرماتے ہیں ان کی رونحا بھی ہادہ شفات والی انکار کرتے ہیں ان نعمتوں سے اس بات کے کہنے سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عالیہ کی شفاعت ہے واکثر وم اور اکثر ان میں سے کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں اللہ کی توحید سے اب تخویف اخروی ویومن عباسوم ان کل امت ان اور یاد کرو وہ دن کے اٹھا دیں گے ہم ہر ایک گروہ میں سے یون کی رونحا انکار قول ہے نعم اللہ سما آبدو غیر اللہ اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ کی نعمتوں کے کھانے کے بعد عبادت کرتے غیر اللہ کی تو یہ انکار فعلن ہوا ویومنبا سمن کلی امتن اور یاد کرو کہ اٹھا دیں گے ہم ہر ایک گروہ میں سے ہر امت میں سے ایک گواہ سم اللہ کفروں پھر اجازت نہیں دی جائے گی للذین کفرون لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا والم یستاد ان اور نہ ان کی ملامتی قبول کی جائے گی وہی دارالدینہ ظلم الآذاب یہ حالت مشرکوں کی مشرک پیر اور مرید اور جب دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ظلم کیا تھا شر کیا تھا دیکھ لیں یہ لوگ عذاب کو فلا یخفف عنہم تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے یہ عذاب ولا ہم ضرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی وہ دار اللہ دینا شرکو اور جب دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے شر کیا تھا اپنے ہی صداروں کو قالو تو کہیں گے یہ رب بنائے ہمارے ربا اولا اشرکا اونا یہ حضرات ہمارے شرکا ہیں ان وہ شرکا کنہ ندو جن کو ہم پکارا کرتے تھے مندونی کا آپ سے آپ کے علاوہ تو تیرے سوا ہم جن کو پکارا کرتے تھے یہ وہ ہے فال قول ہم تو یہ گرا دیں گے اللہ کی طرف اپنی بات یہ فال قو یہ بڑے شورکا گرا دیں گے ان کی طرف بات یعنی جواب دیں گے ان نملہ یقینا تم خام جھوٹے ہو وال اللہ عم دن اور گرا دیں گے یہ اللہ کی طرف اس دن اپنی گردن کو یعنی اللہ کے تابع ہو جائیں گے تسلیم ہو جائیں گے وز اللہ عنہ قانو اور گم ہو جائے گئے ان سے وہ جو کہ یہ جھوٹ بنانے والے تھے اپنی طرف سے اللہ دینہ کفرو سدو سبی اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور بند ہو گئے لازمی معنیٰ یا سدو متعدی اس بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے زد نہ ہم آزابن تو زیادہ کر دیں گے ہم ان کے لئے آزاب فوقل آزاب یا آزاد کے اوپر بیما کانو یف اس وجہ سے کہ تھے یہ فساد کرنے والے ویوم نبا صوفی کل امت ان شہید علیہ اور یاد کرو وہ دن کہ ہم اٹھا دیں گے ہر ایک گروہ اور امت میں ایک گواہ انہی میں سے ان کے نفسوں میں سے اٹھا دیں گے شَهِيدًا علیہ من انفسم نبی علیہ السلام کی شہادت کی روایت بخاری نے ذکر کی ہے کہ میں وہی جواب دوں گا جو جواب عیسا علیہ السلام نے دیا تھا اللہ میں جب تک ان میں موجود تھا اور زندہ تھا تو کم تو عالیم شہیدمادم تفیم فلما تو فیتنی کم تانتر رقیب وجے نابی کا شہ شہید اعلی اور لے آئیں گے ہم آپ کو گواہ ان موجودہ لوگوں پر آپ بھی گواہی دیں گے شاہ صاحب نے آیت نمبر 86 کے حاشے پہ لکھا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ ایک بزرگ ہیں بے گناہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر پجواتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جوٹے ہیں لا زبون ان لازون ونزل علی کل کتاب اور نازل کی ہے ہم نے آپ پر کتاب یہ ترغیب طبیان علی کلی شعین وضاحت ہے سارے اصول دین کی کل عورفی ہے کل شہین اصول دین مراد وہ اور ہدایت ہے وہ اور رحمت ہے وہ بشرالمسلمین اور خوشخبریاں ہیں مسلمین تابے کے لیے ان اللہ یامر بالعدل بلاح سانی ویتا عید قربا و انہا والبغی فاشا منکریول لال تذكرون۔ بے شک اللہ حکم کرتا ہے تم کو بالعدل انصاف پر بالعدل عادل توحید زاد المسی میں ابن جوزی مانا کرتے ہیں بالعدل عدل توحید ول احسان اور احسان کا احسان اتباع سنت طریقہ عبادت کا کیفیات کمیات عبادت کی وہ اتباع سنت وہی تائی دل قربا اور دینے کا رشتے داروں کو احسان مانناس حقوق و لباد وینحا انلفاشا اور منع کرتا ہے اللہ تم کو بے حیائی سے فحشا وہ بے حیائی جو عقلن قبی معلوم ہو ون منکر اور ناروا سے وہ گناہ جو شرعان اس کی قباہت معلوم ہو تمام معاشی منقرات کرتبی نے لکھا ہے فاشا جس کی قباحت عقلا معلوم ہوتی ہو منکر وہ خلاف قرآن و سنت کا معاشی ول بغی اور زیادتی فی حقوق العباد یاد بغی معنی زیادتی بدعات یا لعلکم کم آیت کامل المانہ ہے معانی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ اجما آیت ہے قرآن کریم کی شریعت کے تمام احکام کو جمع کرنے والی ہے تین اوامر اور تین نواہی میں ان اللہ یامر بالعدل کمر ول ثانی دوسرا مر و ایتا دل قربا تیسرا مر و انحان الفاشا پہلا پہلی نہیں والمنکر منکر دوسری نہیں والبغی اور تیسری نہیں ان تین عوامر اور تین نواحی میں شریعت کے سارے احکامات کو جمع کر دیا گیا قاضی بھی سعود لکھتے ہیں اور خطیب صاحب بھی سراج المنیر میں لکھتے ہیں عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ سے کہا تھا اس آیت کو خطبے میں داخل کر دو تو اس کا پڑھنا خطبے میں مستحب ہے التزام نہیں کرنا کہ خواہ یہی آیت پڑھنی لیکن پڑھنا مستحب ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم على الولید ابن مغیرہ نبی علیہ السلام نے ولید ابن مغیرہ پہ آیت پڑی ان اللہ یامر بالعدل والحسان وی تائید القربا وینہا عن الفحشائی والمنکر والباغی یعیذکم لعلکم تذکرون فقال یا اخ ابن آخی اعید تو اس ولید دبن مغیرہ نے کہا ہے میرے بھتیجے ایک دفعہ دوبارہ پڑھو فاعاد علیہ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پڑھا ان اللہ بلادل قرباشائی تو فقال ولی دبن مغیرا نے کہا ولہ و طلاوتن اسل مور وہ اعلیٰ لم اسمر و ماں بشر اس قرآن کی تو بہت حلاوت اور مٹھاس ہے اور اس میں تو بہت خزانے ہیں اور اس کے رموز بہت گہرے ہیں اور اس کے لیے بہت میوے ہیں اوپر اعلیٰ لمسمر نہ اسلح لموریک اس کے جڑوں میں اوروق ہے عرق ہے اور اس کے اوپر شاخوں میں مسمر اس کا اعلیٰ مسمر ہے سمارات ہے اس کے نہیں ہے یہ بھی بشر ایک بندے کا قول عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جو مدینہ منورہ میں پہلے وفات ہوئے عثمان ابن مزعون بڑے قبار صحابہ میں سے جن کو جنت البقی میں دفن کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کے ارد گرد میں اپنے رشتہ داروں کی قبریں بناؤں گا بہت بڑے ساتھ فرماتے ما اسلم تو ابتدان اللہ حیا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ ابتدان میں نے اسلام کو صرف نبی علیہ السلام کی حیا کی وجہ سے قبول کیا تھا حتی نزلت حادل آیا حتا کہ یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ مربلا ولی سانی ویتا عید القربہ وینا انل فاشائی ول من کری وغی یا تواند ہوں میں نبی علیہ السلام کے پاس تھا اس وقت جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی فسط کر ایمان الفیقل بس ایمان میرے دل میں مضبوط ہو گیا اس آیت کو سننے کے بعد اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اسرع باسروبت من المبین وکال علیہ السلاۃ و سلام الباغی مسرو ممبر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کوئی گنا بھی اتنا جلدی عقوبت والا نہیں ہوتا جتنا بغی ہے جس نے بغی کی زیادتی کی اس کا بدلہ اللہ جلدی لے لیتا ہے بدت اور مخلوق کے ساتھ ظلم کا باغی مسرو ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو کوئی بغاوت کرے گا اللہ اس سے بدلا لے گا اور فورن لے گا اسے اجما آیت فلقرآن کہتے ہیں ان اللہ بالعدل ربلاسان بے شک اللہ نے حکم کیا ہے انصاف کا اللہ حکم کرتا ہے انصاف کا احسانی اور نیکی کا احسان کسے کہتے ہیں تو حدیث احسان مشکات کی دوسری حدیث ہے نیت کی حدیث کے بعد جبریل صورت انسانی میں آئے تھے اور نبی علیہ السلام سے سوالات کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے تھے ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا مل احسان احسان کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتھا ابو اللہ کا نقطرا ہو احسان اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ کی بندگی کر اس شان سے گویا کہ اللہ تجھے دکھائی دے رہا ہے اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو اتنی کیفیت تو بنا لے یہ یقین تو کر دے کہ فی نہ یار کئی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اللہ تجھے دیکھتا ہے تو علما فرماتے ہیں احسان کہتے ہیں عبادت معبود کی بطریق مشاہدہ فین تَرَاهُ کا یہ مشاہدہ ہے اور عبادت معبود کی بطریقے مراقبہ فین يَرَاكَ دوران عبادت عابد کو معبود کا مشاہدہ نصیب ہو جائے یہ احسان کا اونچا مرتبہ ہے فن کا تراہو انتابود اللہ فن کا اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو ادنا احسان یہ ہے کہ فن نہ ہو یہ کیفیت تو اپنے آپ پر طاری کر لو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کو نظر آ رہا ہے اسے مراقبہ کہتے ہیں جب تیرا یہ یقین ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو تو جو کہے گا اس میں سوچے گا اسے مراقبہ کہتے ہیں تو عبادت معبود کی بطریق مشاہدہ اعلیٰ درجہ ہے احسان کا عبادت معبود کی بطریق مراقبہ یہ ادنا درجہ ہے احسان کا وہی تائ دل قربہ اور رشتے داروں کو دینا ان کا حق اور اضافی احسان کرنا حدیث میں آتا ہے من سر رہی اب ستل ہو پھر اس کی فلی جو یہ چاہے کہ اس کے لیے اس کے رزق کو فراخ کر دیا جائے تو یہ سلا رحمی پالے سلا رحمی کو پالا کرے رشتے داروں کے ساتھ احسان کرے علاق خل جنت عقاط جنت میں رشتے توڑنے والا نہیں جائے گا وین ہا انل فاشا اور منا فرمات اللہ بے حیائی سے شر کے فیری ول منکر اور منا فرمات اللہ منکرات سے ناروا کاموں سے شر کے اعتقادی والبغی اور بداعت سے بغی زیاتی بغاوت یائی لعلکم تذکرون نصیحت کرتا تدک اللہ تم کو خام خا کہ تم نصیحت کو قبول کر دو واؤف الح دہ واؤ فو بیاہ دلہ پورا کرو اللہ کے وعدوں کو انضور بسم اسم اللہ یا التزام احکام دینی انقت والعیون میں مام ماوردی مانا کرتے ہیں اللہ کے دین کے احکام کا التظام کرو جو نظریں تم نے اللہ کے نام کی مانی ہے وہ دے دو ازاحت تم جب وعدہ کرتے ہو تم ولا تن قد اور مت توڑو قسمے ایمان بیات اسلامی یا نور ایمان یا وہ قسم جو تم نے مخلوق کے ساتھ وعدے کے طور پہ کھائی ہے تو مت توڑو تم ان قسموں کو بادتوں کی دہائی اس کی پختگی کے بعد تاکید کے بعد وقت جال تم اللہ علیہ کم کفیلا یہ ترغیب ہے فیاحت اور یقیناً ٹھہرایا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر زیمہ دار ان اللہ عالمات فعلون بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو ولاکن کل تھی نہ قدر غزل ہاں ممبادی قوت ان انکاسا ایک پاگل تھی مکے کی مشرکہ مکے میں مشرق کے عمل کی یہ مثال ہے اس کا نام تھا ربن ریبتا بن تعامر ربتا بن سرخہ چلایا کرتی تھی سارا دن سارا دن اور وہ روئی سے تار بناتی تھی لیکن جب شام کو وہ تاریں بن جاتی تھی تو ان تاروں کو خود ہی کاٹ دیتی تھی اپنی محنت کو ضائع کر دیتی تھی تو مشرق کی ایسی مثال ہے یہ عمل کرتا ہے لیکن نہ عاملت النا صبت حامیہ اپنے عمل کو شر کی وجہ سے برباد بھی کر دیتا ہے مت ہو جاؤ تو اس عورت کی طرح نہ جس نے توڑ دیا غزلہ مغزولہ اپنی تاروں کو مم قوتن ما ابرم ہو اس کی مضبوطی اور اس کے بنانے کے بعد ان ٹکڑے ٹکڑے تتخذون تخدونہ تم پکڑتے ہو اپنی لوزوں کو دخل بینکم فساد کا سبب اپنے درمیان دخلن بے کار عذر یا خیانت بینکم اپنے درمیان ان انتکون امتن یا من امتن اے بھی انتکون اس وجہ سے کہ ہو جائے ایک گروہ وہ زیادہ دوسرے گروہ سے اکثرمن امتن عربا من امتن یا من, من امتن زاد المسیر میں ابن جوزی فرماتے یہ جس نے لوز کیا ہوتا تھا میں تیرا ساتھی ہوں دوسرا گروہ غالب ہوتا تھا تو اس کے ساتھ حمایتی بن جاتا تھا تو لوزوں کو توڑ دیا انما کم اللہ بھی یقیناً امتحان کرتا ہے تو اللہ تمہارا اللہ بھی ہی اس وعدے پر بھی اس کمی اور زیادتی پر ولیو بئی یہ کوئی کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا ایک گروہ کیونکہ تلکلیا منہا الناس تو بے شک امتحان کرتا ہے تمہارا اللہ بھی ہی اس گروہ کی کمی اور زیادتی پر یا اس وعدے پر ولی کم اور اس لیے کہ واضح کر دے گا بیان کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن وہ کہ تھے تم اس میں اختلاف کرنے والے اب تسلی شاہ اللہ اگر چاہتا اللہ جبری ایمان تو خام مخواہ ٹھہرا دیتا تم کو گرو ایک تو عید پر لیکن اللہ گمراہی میں چھوڑتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے بادل بیان اللہ کی مرضی والا تس النا کن تم تامل اور خامخواہ تم کو پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو یو ذلومن شاؤ جس میں انابت نہ ہو بیادملینابت ہو یا دیمئی یا شاؤ بلیناب جس بینابت ہو اور خام پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں کن تم تعملون کے تھے تم عمل کرنے والے ولا تتخی دمان کم دخلم اور مت پکڑو تم اپنی قسموں اور لوزوں کو دخلم بے نقم فساد کا سبب یا خیانت تمہارے درمیان خیانت کا سبب قدم باد ثبوت تو پھسل جائیں گے قدم لوگوں کے اس کی ثبوت کے بعد کیونکہ بڑے وعدے توڑ دیں تو چھوٹے تو خود تباہ ہو جائیں گے ابن جوزی نے لکھا ہے ناقض العہد الحدی یزل الفی دین ہی کما یزل القدم و استقامتی زاد المسیر وعدے توڑنے والا اپنے دین میں اس طرح پھسل جاتا ہے جیسے کہ یزل القدم و استقامتی قدم اس کے مضبوط ہونے کے بعد پھسل جاتے ہیں وہ تضو اور تم چکھ لو گے برائی آذاب بما صدت کمان سبیل اللہ اس وجہ سے کہ تم پھرے تھے بند ہوئے تھے یا بند کیا تھا تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ولا کما ذاب اور تمہارے لیے آذاب ہے بڑا ولا تشترو بھی آد اللہ سمن یہ تزید من دنیا ہے اور مت پسند کرو اللہ کے وعدوں پر دنیا تھوڑی کو ان اللہ ہوا خیر اللہ کم وہ بدلہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جاننے والے ما کم ین وہ کچھ جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے وہ معند اللہ ہی باغ اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے سبرو اجرحمیا ما کانو یاملون اور خام خام بدلہ دے دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے کی اجر کا اچھے طریقے سے ماکان یا عمل ان اس کا جو یہ تھے عمل کرنے والے من عامل صالحن یہ ترغیب ہے عمل صالح اور صحیح عقیدے کی جس کسی نے عمل کیا نیک من ان سا وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو وہ ہوا مؤمن ان جملہ حالیہ شرط کی جگہ واقع ہے شرط یہ ہے کہ یہ ہو موحد مومن فلاں حیات طیبہ تو خام ہم جو زندگی دے دیں گے اس کو زندگی اچھی طیبہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں یا تو اس سے مراد حیات برزخی ہے یا حیات دنیاوی ہے دنیا کی حیات ہو تو سکون ہوگا عن الخلق ہوگا افترا افتقار الحق ہوگا دنیا کی زندگی میں تین باتیں دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں کرتبی نے لکھا ایک سکون اور اطمینان دوسرا استغنا عن الخلق مخلوق سے استغنا اور تیسرا افتقار الالحق اللہ کی طرف محتاجی یا بعض علما نے لکھا حیات طیبتاً حیاتن تو صب تس تس ہبھا حلاوت تم اس زندگی میں اللہ کی عبادت کی حلاوت کو محسوس کرو گے حلاوت کو محسوس کرو گے تمہارے پاس کچھ مال دولت نہ ہو لیکن طاعت کی حلاوت تمہیں محسوس ہوگی ولا نجی سنیما کانو یا ملون اور خواہ بدلہ دے دیں گے ہم ان کو ان کے اجر کا اچھے طریقے سے اس کا جو یہ عمل کرنے والے تھے فیضا قرات القرآنہ حیات اچھی ہوتی ہے قرآن کے ذریعے اور قرآن سے بند کرنے والا شیطان ہے تو تم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو فیدہ قراۃ القرآن جب تو پڑھے قرآن کو تو فستا عزب اللہ پناہ مانگو اللہ کی امداد کے ساتھ من الشیطان الرجیم شیطان دتکارے ہوئے سے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے پنا دے دے فیدہ قراتا اے فیدہ عرت تقراط جب تو ارادہ کرے قرآن کے پڑھنے کا یہ نہیں کہ پڑھ لے تو اس کے بعد نہیں پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس وقت فسط بلّہ من الشیطان الرجیم تو پناہ مانگ اللہ کی امداد کے ساتھ شیطان دتکارے ہوئے کے شر سے تسلی ان سلطان دینہ یقیناً یہ شیطان نہیں ہے اس کے لیے کوئی غلبہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں وہ اعلی عرب بھی اور یہ اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں انما سلطان ہو آل الدین تولح ہو یقیناً غلبہ شیطان کا ان لوگوں پر ہوتا ہے جو دوستی کرتے ہیں شیطان کے ساتھ و الدینہ ہم بھی اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ ہی صدار بنانے والے ہوتے ہیں شیطان کا غلبہ مشرکوں پہ ہوتا ہے ہم بھی ہی اے بھی ہی وہ لوگ جو کہ اسی شیطان کی وجہ سے مشرقن شرک کرنے والے ہوتے ہیں و ادا آئے تم اور جب بدل دیں ہم ایک حکم کو دوسرے حکم کی جگہ یہ نسخہ پر اعتراض کا جواب ہے تو واللہ اللہ بما بی بیما یونزلو اللہ خوب جانتا ہے اس تبدیل کے لیے فائدہ ہے اور اس فائدے کو اللہ جانتا ہے یہ علت ہے نسخہ کی اللہ خوب جانتا ہے اس کو یونزیلو جو بیچتا ہے قالو قالو ازا کا جواب ہے جب ہم بدل دیں ایک آیت ایک حکم کو دوسرے حکم کی جگہ تو یہ کہتے ہیں ان نمان مفتر یقیناً تو خود سے جھوٹ بنانے والا ہے بل سروم لا لایا بلکہ اکثر ان میں سے لا لمن نہیں جانتے جاہل ہیں یہ زجر تھا بینکار القرآن قل تو کہہ دیجئے یہ صدق قرآن نزلہ روح القدس نازل کیا ہے اس قرآن کو اتارا ہے اس قرآن کو روح القد الجبریل امین نے تیرے رب کی طرف سے بالحق کے حق کے اظہار اور اس بات کے لیے ریوسب تلدینا یا علت ہے نزول قرآن کی اس لیے کہ مضبوط کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ للمسلمین اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے ولقد یوسب تلدی نامن مضبوط کر دے مومنوں کو ایمان پر اچھا اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے قدن علم و یہ زجر ہے بے نکار رسالت اور یقینا ہم جانتے ہیں ان ہم کہ کے یہ لوگ کہتے ہیں انما یا بشر یقینا سکھایا ہے اس کو یہ قرآن ایک بشر نے بشر ایک لوہار تھا یہودی نبی علیہ السلام اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے انہوں نے کہا یہ لوہار اسے یہ سچ سکھاتا ہے انما نمایو بشر نے سکھایا ہے اس نبی کو قرآن ایک بشر نے لسان الدی یلحدون نہیں جواب زبان اس آدمی کی یلحدون نہیں کہ یہ لوگ میلان کرتے ہیں اس کی طرف آجمی اس کی زبان تو آجمی ہے وہاد لسان ان عربی مبیر آجمی تت کو کہتے ہیں غیر فصیح کے معنی اور یہ قرآن ہے عرب زبان عربی واضح میں عربی حجازی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے یہ حجاز نجد اور تہامہ کے درمیان پہاڑوں کی اسپٹی کو کہتے ہیں ایک تو نچلی زمین ہے سمندر کے کنارے عرب کی اسے تہامہ کہتے ہیں ایک اوپر سطح مرتفع ہے پہاڑ تھوڑے ہیں اونچی زمین ہے لیکن صحرا ہے اسے نجد کہتے ہیں ایک نجد اور تہامہ کے درمیان یہ کالے کالے پہاڑوں کی پٹی ہے جب تم مکے سے مدینہ کی طرف جاؤ تو راستے میں یہ پہاڑ آتے ہیں اسے حجاز کہتے ہیں حجاز پردے کو کہتے ہیں حاجز تو یہ تہامہ اور نجت کے درمیان پہاڑوں کی ایک دیوار ہے پردہ ہے اے یہاں آوالی تھے گاؤں تھے یہاں عربی خالص ملا کرتی تھی تو قرآن بھی اسی خالص عربی میں نازل ہوا ان اللہ دین ال مینون ابھی آیات اللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیت ہو پر لایا دی ہم اللہ ہدایت نہیں دے گا اللہ ان کو اور ان کے لیے آزاب دردناک بے شک بناتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیت پر اور یہ ہیں یہی کاضی جھوٹے من کفر اب اللہ جس کسی نے کفر کر دیا اللہ کی توحید پر اللہ پر با ممبادی ایمانی اس کے ایمان کے بعد تو من شرط ہے جزائے شرط فالح مغزب من اللہ بعد میں آ رہی ہے یہ استثناء درمیان میں علامہ نکرہ مگر وہ جس پہ اکرا کیا جائے زور کیا جائے وہ کلب ہو مطمئن نم ایمان اور دل اس کا مطمئن ہو ایمان پر ولا کہ منشرا بال کفری لیکن وہ جس نے کھول دیا کفر کے لئے اپنے سینے کو صدرن ایمان دل کی کا فیل ہے اسی لیے زبان سے وقت اقرا پہ کفر کا کلمہ جائز ہے دل مطمئن ہو بل ایمان جس نے کھول دیا کفر کے لیے اپنے دل کو اپنے سینے کو فلحم غزب مین اللہ تو اس پر غضب ہے اللہ کی طرف سے عظیم اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے جنہوں نے دل سے کفر کا کلمہ پڑھا وہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے اور غضب ہے اللہ کا ہاں دل مطمئن بھی تھا اور وقت کراہ میں مجبوراً کفر اور شر کا کلمہ پڑھ لیا تو بس ظالی بھی اللہ مستحب الحیات الدنیا علی خیر یہ علت ہے کفر کی یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے پسند کی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں وان اللہ حلیہ دل قوم الکافرین اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم کافروں کو الائی الذین طبع تو اللہ اعلیٰ قلوبی یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر یہ پہلے آیت من کفر بالکفر من کفر اب اللہ ممبادی ایمانی یہ اصل میں تخویف تھی ناقضین آہد کے لیے بالارتداد تو یہ لوگ تب اللہ والا قلوب بھی لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور یہ لوگ یہ ہیں غافل لا جرامہ کوئی شک نہیں ان فلاخرتی ہم الخاصرون یقیناً یہ لوگ آخرت میں یہی ہوں گے تاوانی اب ترغیب ہجرت و الجہاد سما رب کلدینہ من ممبادی ما فو تین سم جا ہدو صبر پھر یقیناً تیرہ رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کر دی اس کے بعد کہ امتحان دیا گیا تھا ممبادی ما فوتینو اس کے بعد کہ ان کو فتنے میں مبتلا کیا گیا تھا تکلیفیں دی گئی تھی سمجاہدوں پھر انہوں نے جہاد کیا وہ صبر اور مضبوط رہے تکالیف میں ان نہ ربا کمبا دیہا لغفور رحیم بے شک تیرا رب اس کے بعد خام خواب بخشنے والا مہربان ہے یوم کل کلونف سنتجا عن سہا یاد کرو وہ دن کے آئے گا ہر ایک نفس جھگڑا کرے گا اپنے نفس کی طرف سے تخیف اخر عن سحا اپنے نفس کی طرف سے یا ماہ نفس یا اپنے آپ سے جھگڑے گا اپنے آپ کو کوسے گا اور جھگڑا کرے گا اور پھر اپنے آپ کو کاٹے گا سور فرقان میں انیسویں پارے کا پہلا صفحہ ہے یوم یا دہی یقول مار رسول سبیلا تو اپنے نفس سے جھگڑے گا یا اپنے نفس کی طرف سے جگڑے گا و تو فاک الفسمہ عاملت اور پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو اس سکا جو اس نے عمل کیا تھا وہ ہم لو ظلم اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا وہ دورب اللہ مسلم کریتن کانت آمینت اور بیان فرماتا ہے اللہ مثال ایک گاؤں کی مکے والوں کی کانت اد یہ تخفیف دنیاوی کا نمونہ ہے تھا یہ گاؤں امنت امینتن امن میں مطمئنتاً اطمینان کے ساتھ یاتی ہار اس کو ہا آتا تھا اس کو اس کا رزق من کل مکان ہر طرف سے فکا فرد بیان اللہ تو انہوں نے انکار کر دیا اللہ کی نعمتوں سے فاضا کا اللہ الجوعی تو چکھا دیا اس کو اللہ نے جامع بھوک کا لباس کا لفظ اشارہ اس طرف کہ یہ اس بھوک میں اس طرح چھپ گئے تھے جس طرح کے لباس میں بدن چھپ جاتا ہے اضافہ اضافت دا مشبہ بی ہی مشبہ لباس پ بدن ہاویوی کرنا کنا۔ گ شاندار جو پدیوانے ہاویو فازا کا جو کل لباس تو چکھا دیا ان کو اللہ نے جامع بھوک کا پہنا دیا والخوفی اور ڈر کا بما کا نوں یشناؤں اس وجہ سے کہ یہ تھے کرنے والے جو اللہ کے نبی کا خلاف انہوں نے کیا تھا یہ اس کا انجام تھا تو اتنی کہ گئی مک کے والوں پہ عذاب مسلط ہو گیا کہت کا کہ یہ لوگ گندگیاں کھاتے تھے پھر اپنی گندگی کھایا کرتے تھے تو ابو سفیان نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور قرابت اور رشتداری داری کا واسطہ دے کے کہا تو, تو ہمارے ہمارا ہی خون ہے تو اللہ سے مانگ کے ہمارے لیے یہ رحم کر دے اور عذاب کو دور کر دے نبی علیہ السلام نے دعا کی تو یہ کہا تک والوں سے دور ہو گئی والدہ ہم رسول ہم یقیناً آئے تھے ان کے پاس رسول ان میں سے عظیم الشان آ گئے ان کے پاس عظیم الشان رسول ان میں سے فکزبو تو انہوں نے جٹلایا اس رسول کو کزبو ماضی استمراری پاک حضم العزاب تو پکڑ لیا ان کو آزاب نے وہم ظالمون اور یہ تھے ظالم ظلم کرنے والے فقولوما رضم اللہ حلال تو کھاؤ اس سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال اور پاک حلال کہ شریعت میں اس کی حرمت کی دلیل نہ ہو اور طیب ماوا فقل بدن صفتن بھی پاک ہو یہ رد ہے شرک کے فیلی کی اور تحریمات العباد وشغرو نعمت اللہ کن تم یا ہو تابون اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کی اگر ہو تم ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ان نما حرمالے کو ملمیر تحریمات اللہ اور نظور العباد کا بیان نظور لباد کی بے شک حرام کیا ہے اللہ نے تم پر مردار اور خون بہتا ہوا وہ گوش خنزیر قوامہ اور حرام ہے وہ کلمہ اوہل اللہ علی غیر اللہ ہی بھی کی آواز کی جائے غیر اللہ کے لیے اس پر فامانستر غیر باغم والا جو کوئی محتاج ہو جائے نہ ہو یہ بغاوت کرنے والا زیادتی کرنے والا ولا عادن اور نہ حج سے تجاوز کرنے والا تو فن اللہ غفر الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان تفصیل پہلے ہو چکی ہے سر بقرہ کی آیت نمبر ایک میں ولا تقولا تسیف السینا تو کم اور مت کہو تم اس کو کہ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں دو جھوٹ جو جھوٹ تمہاری زبان بیان کرتی ہے تم اس کو مت کہو اپنی طرف سے کہ آدھا حلال ان یہ حلال ہے وہ حرام ان یہ حرام ہے کیا یہ حل حرمت کا اختیار تمہارے پاس ہے لطف عَلَى اللہ ہلک اس لیے کہ بناتے ہو تم اللہ پہ جھوٹ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا دیا اللہ پہ جھوٹ لافلی ہوں یہ کامیاب نہیں ہوں گے متاون قلیل یہ چکنا ہے تھوڑا سا دنیا میں متاون لہم متاون کلیل و لحم آزاب علیم اور ان کے لئے آذاب دردناک ہے وہ الدینہ تفیف تفیف دنیاوی اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی تھے حرمنا حرام کیا تھا ہم نے ما وہ قصصنا جو کہ ہم نے بیان کیا ہے آپ پر اس سے پہلے وہ ماں ظلم اور ہم نے ظلم نہیں کیا تھے ان پر لیکن تھے یہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ترغیب التعبہ سم انا رب کلدین عامل سو اب <بِجَحَالَتِن> پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیا ہے برا بھی جہالت سمجھی کی وجہ سے جہالت جرم اور گناہ کے انجام سے سم من ممبادی ظالک اور پھر توبہ کی اس نے اس کے بعد واصلہ ہو اور درست کر دیا اپنے عمل کو تو ان رب کا ممبادی ہا لغفر رحیم یقیناً تیرا رب اس کے بعد خام بخشنے والا ہے مہربان ان ابراہیم کا نمتن قانی طل حنیفہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے ایک گروہ امتن امتن اے معلم خیر ابن قطبہ غریب القرآن میں مانا کرتے ہیں معلم خیر یا امتن القت والون میں امام ماوردی فرماتے ہیں مضبوط تھے ایک بڑی جماعت کی طرح یا امتن قرطبی فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو سے نقل کرتے ہیں اللہ النا الناس خیر لوگوں کو خیر کی تعلیم دیا کرتے تھے حدیث میں بھی آتے ان موازن کا نہ امتن معاض بھی امت ہے معلم خیر ہے فقی الامت تھے نا قانت اللہ عاجزی کرنے والے اللہ کے کو حنیفاً اس حال میں کہ بیان کرنے والے تھے توحید کا اور رد کرنے والے تھے شرکا ولم یقوم المشرقین اور نہیں تھے یہ مشرکوں میں سے شاکر انعمی ہی شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کے اجتباح اللہ نے منتخب کیا تھا ان کو وہ ہدا سراتم مستقیم اور اللہ نے مضبوط کیا تھا ان کو سیدھی راہ پر فی دنیا حسن اور دی تھی ہم نے ان کو دنیا میں ان طاقت نیکی کی توفیق نیکی کی, کی حسنات توحید کے بیان کی توفیق و ان نوفل آخرتی لمین الحین اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام ہوں گے آخرت میں لمین السالحین تحصیل میں ابن جزئی مانا کرتے ہیں من اہل جنتھی یا مراد کامل فصلاح اصلاح میں کامل جنتیوں میں ہوں گے مین صابل جنتی منہل جنتی سما حل کان طبی ملت ابراہیم حنیفہ پھر وہی کی تھی ہم نے پھر دیکھو وہی کی ہم نے آپ کی طرف کتاب داری کیجیے ملت ابراہیم کی حنیفن جو بیان کرنے والا ہے توحید کا رد کرنے والا ہے شرک کا وما کان المشرقین اور نہیں تھے یہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے ہاں اب رد ہے یہوت اور نصارہ کا ان نما جو نختلفی یہ کہتے تھے ملت ابراہیم میں تو ہفتے کے دن کی تعظیم تھی تو جواب یقیناً ٹھہرایا گیا تھا دن ہفتے کا ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں وہ ان ربل حکم بین قیامتی فیما کا نوفی ہی اور یقیناً تیرا رب خام فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں جو کہ تھے اس یہ اس میں اختلاف کرنے والے اب تبلیغ کی ترغیب ہے اور شرائط اور طریقہ او دونوں سبیر ربی کا بالحکمت دعوت دیجیے پکاریے بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بالحکمت بالحکمت, بالحکمت اے بال قرآن کے ساتھ ولما ذت الحسنتی اور بہترین نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے بالحکمتی امام راضی فرماتے تفصیر کبیر میں اور ابن جوزی بھی فرماتے ہیں زاد المسیر میں حکمت العلم والعمل والبیان بیان علم اور عمل اور بیان یا ابن قیم فرماتے ہیں حکمت کسے کہتے ہیں صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح موقع پہ کرنا اسے حکمت کہتے ہیں بات بھی صحیح ہو طریقہ بھی صحیح ہو موقع بھی صحیح ہو بیان کے لیے ضروری ہے اور امام راضی فرماتے ہیں نہیں ہو حکمت عمرو نہیں کو کہتے ہیں ولمزت الحسنت اور خوبصورت نصیحت خوبصورت نصیحت وجاد باللتی ہی آسن اور جھگڑا کیجئے ان سے اس مسئلے پر جو خوبصورت مسئلہ ہے تین قسم کے لوگ ہیں علماء ہیں تو علماء بیان کریں گے بالحکمت امی ہیں تو وہ معزت ہے ان کے لیے علماء کو دلائل کے ساتھ بیان کیجئے اور امیوں کے لیے معائز حسنہ ترہیب اور ترغیب اور زدیوں کے لیے جا دلم ہی آسن باس مباسا جگڑا ان ربہ کہ یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو خطا ہو گیا گمراہ ہو گیا اللہ کی راہ سے کسی نے کہا حکمت سے مراد دلائل اقلیہ مع سے مراد تخویف اور بشارت اور جا دلہم سے مراد جواب شبہات کا تقریر کا یہی انداز ہونا چاہیے خطیم صاحب نے لکھا تین قسم کے لوگ ہیں خواص ان کے لیے دلائل حکمت عوام ان کے لیے معیزہ حسنا ترغیب اور معاندین ان کے لیے شبہات کے جوابات ان رب عالم بن ذلّہ یقیناً تیرا رب و خوب خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گئے اللہ کی راہ سے عام سبیر ہی ان توحید ہی اب نے جوزی زاد المسی میں فرمائی جو توحید سے پھر گیا وہ عالم و بالمحتین اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو وہ آقب تم فعاقب اسلم اوقب تم اور اگر تمہارا نمبر آ جائے تو تم بدلا لو ان سے اس کی طرح جو کہ سزا دی گئی تھی تم کو بھی اس پر جتنا ظلم کیا اتنا زیادتی نہ کرو بدلا لو اتنا ہی ان صبر تمہاں تم نے اگر صبر کر دیا تو لہو خیر للصابرین یقینا یہ بہتر ہے صابرین کے لیے وصبر وصبر اور صبر کیجیے وما صبر کے اللہ بل اور نہیں ہے اختیار آپ کے صبر کا مگر اللہ کی امداد کے ساتھ ولا تحزن علیہم اور مت غمگین ہو جائے ان پر ولا تقفی ذیقم اما ہم قرون اور مت ہو جائیے تنگی میں اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان اللہ الدین تقو یقیناً اللہ ہے ان لوگوں کے ساتھ مائیت خاصہ اللہ کی امداد نصرت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ڈرتے ہیں اللہ سے و الدینہ محسنون اور وہ لوگ جو ہیں احسان کرنے والے محسنون نے کی کرنے والے تو سورت میں اس بات تو بلا دل تل اچھے ابواب تھے سورت کے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اسرابی لم نل مسی من المسجد لل مسجد دل اقسا حوله من بارکھنا ان لہومی البیر سر یا سرا یا بنی اسرائیل یہ سورت مکی ہے پچاس نمبر پہ ہے نزولن سور قصص کے بعد نازل ہوئی ہے اور ستارویں صورت ہے قرآن کریم کی سور نحل کے بعد لگی ہے ربت اس صورت کا سور نحل کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ان میں سے ایک صورت النحل میں ایک سو پچیس نمبر آیت میں فرمایا ادولا سبیل ربک تو اس دعوت میں تکالیف ہوتی ہے تو یہاں واقع معراج تکالیف کے بعد تسلی کے لیے بیان ہو رہا ہے یا سورت النحل میں اعلان ہوا تھا عذاب کا اتا امر اللہ فلا فلاستا پہلی آئے پہ تو اس صورت میں اسباب عذاب کے ذکر ہو رہے ہیں وجوہات چار چار وجوہات آزاد کی یا سورہ نحل میں ترغیب لجرت تھی تو اس صورت میں انبیاء کے حالات کی انہوں نے ہجرتیں کی ہیں سورہ نحل میں آیت نمبر ننانوے سو میں فرمایا شیطان کا غلبہ بعض لوگوں پہ چلتا ہے تو اس صورت میں آیت نمبر چونسٹھ میں شیطان کی تدابیر ذکر ہو رہی ہے شیطان کی تدبیریں ذکر ہو رہی ہیں انسان کے خلاف سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو چوبیس میں فرمایا ہفتے کے دن والوں نے ہفتے میں کے دن میں اختلاف کیا تھا ان نماز سب تو اللہ دین اختلفی تو یہاں اہل ثبت کی شریعت کا بیان ہے یا سر نحل کی آیت نمبر 127 میں فرمایا وصبر صبر کرو اور پھر فرمایا والا تقفی زئی کما یم تنگی میں دل کو تنگ نہ کرو اللہ جڑ دے گا تو اس صورت میں آیت نمبر ایک سو تین میں صبر کا پھل بیان ہو رہا ہے صبر کرو تو اللہ تمہیں اس کا پھل بھی دے گا آیت نمبر ایک سو تین میں صبر جنہوں نے کیا تھا تو اللہ نے ان کے دشمنوں کو تباہ کر دیا فرون کی ہلاکت یا سور نحل میں دعوے توحید کو ثابت کیا دلائل متنوعہ کے ساتھ تو اس صورت میں حالات ان لوگوں کے ذکر ہو رہے ہیں جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا اور شرک کا ارتکاب کیا مستمر رن سورے نہل میں انجام تھا مہاجرین کا تو اس صورت میں انجام ان لوگوں کا جو حق پرستوں کو ہجرت پہ مجبور کرتے ہیں آیت نمبر چھتر میں سورے نہل کی آیت نمبر اٹھاسی میں بیان کیا گیا کہ اللہ مشرقوں کو پر ان کے عذاب کو بڑھائے گا تو اس صورت میں فرمایا ستانوے میں اس کی وضاحت یازاب کیسے بڑھایا جائے گا نہ شروع ہو یومل قیامت یا بوجو ہی موم جہنم کلا خبت زد نا ہم سورہ ناہل کی آیت نمبر بتیس میں فرمایا موت کے وقت فرشتے مبارکبادیاں دیتے ہیں مومنوں کو تو اس صورت میں ان لوگوں کا بیان جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا اور حق پرستوں کے ساتھ مذاق کی استضاع کیا تھا ان کی حالت بہت خطرناک صورت کے امتیازات خصوصیات صورت ممتاز ہے عذاب کی چار وجوہات کے بیان پر مقصد کے طور پہ صورت میں چار وجہ ذکر ہو رہی ہیں اللہ کے عذاب کے نزول کی صورت ممتاز ہے اسرا کے واقعے کے بیان پر ایک معراج ہے جو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر تھا ایک اسرا ہے جو کہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف سفر تھا یہ سفر براب پہ ہوا وہ معراج والا زینا پہ ہوا زینا ایک لفٹ تھی یہ قرآن سے ثابت ہے سرا اور معراج احادی سے سے ثابت ہے صورت ممتاز ہے پچیس اوامر اور 5 نواحی کے ذکر پر پچیس اوامر اور نواہی ذکر ہو رہے ہیں صورت پہ سورت ممتاز ہے انسان کی کرامت کے بیان پر لقت کر رمنا بنی آدما آیت نمبر ستر سورت ممتاز ہے تحجد کی نماز کے بیان پر آیت نمبر اناسی میں فتحجد بھی نا فلت لکھ سورت ممتاز ہے اس آیت کے بیان پر جس میں اللہ نے فرمایا ان سو جن اور فرشتے سارے جمع ہو جائیں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے قرآن کی طرح ایک صورت نہیں بنا سکتے صورت ممتاز ہے انسان پیغمبر بھیجنے کی علت کے بیان پر آیت نمبر پچانوے میں چل انسان انبیاء کیوں بھیجتا ہے رجال مقصد صورت کا بیان ان امور اربعہ کا جن کا مرتکب عذاب کا مستحق ہوتا ہے وہ چار باتیں چار وجوہات جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے ایک شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب ہمیشگیری شرک پر یہ سبب ہے اللہ کے کی عذاب کے آنے کی دوسرا تک شاعر اللہ کا سبب ال العذاب اللہ کے دین کی نشانیوں کا حتق سبب ہے اللہ کے کی آزاب کیا کی تیسرا اخراج الرسلی سبب ال العذاب انبیاء کو ہجرت پہ مجبور کرنا اور گاؤں سے نکالنا سبب ہے اللہ کے کی عذاب کیا نے کھا اور چوتھا استحضاب بر سبب النزول العذاب انبیاء کے ساتھ مسحرے اور استحزا کرنا سبب ہے اللہ کی عذاب کے آنے کا چار بجے ان چاروں پہ واقعات بھی ذکر ہو رہے ہیں تقسیم میں آپ سن لیں سورت کے چار حصے ہیں پہلا حصہ اٹھاون آیتیں ہیں اس میں پہلی وجہ ذکر ہو رہی ہے آذاب کی وجوہ کے شرکے مستمر رہا ہے سبب لنزول العذاب اس پہ واقعہ بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل نے شرک پہ ہمیش گیری کی تو اللہ نے اپنے عذاب ان پہ مسلط کر دیے آیت نمبر انسٹھ سے 75 تک یہ دوسرا حصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا اس میں دوسرا سبب ذکر ہو رہا ہے اللہ کے عذاب کا وہ ہتق تھی شاعر اللہ کا ہتق شاعر اللہ کا سبب ہے اللہ کے عذاب کے آنے کا اس پہ واقعہ قوم صالح کا کہ اللہ کی نشانی ناقت اللہ کا ہتق کرنے پہ اللہ نے قوم صالح کو تباہ کر دیا اور عذاب دے دیا تیسرا حصہ آیت نمبر چھتر سے سو تک ہے اس میں تیسری وجہ عذاب کی ذکر ہو رہی ہے وہ اخراج الرسلی سبب لنزول العذاب انبیاء کو گاؤں سے نکالنا ہجرت پہ مجبور کرنا سبب ہے اللہ کے عذاب کا کے آنے کا اور اس پہ واقعہ بنی اسرائیل کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا تو اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کر دیا اس پر واقعہ نبی علیہ السلام کا کہ مکے والے ان والوں نے نبی علیہ السلام کو مکے سے نکال دیا تو اللہ نے ان پہ عذابوں کو مسلط کر دیا آیت نمبر ایک سو ایک سے آخر تک یہ چوتھا حصہ ہے اس میں چوتھا سبب عذاب کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ استحزاب رسول ہے سبب لنزول نزول العذاب انبیاء کے ساتھ استحزا کرنا سبب ہے اللہ کے عذاب کے آنے کا اس پہ واقعہ بنی اسرائیل کا کہ موسا علیہ السلام کو فرونیوں نے نکالا تھا تو ان پہ اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا تھا فرونیوں نے موسا علیہ السلام کے ساتھ استحزا کیا تھا تو ان پہ اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا فرعون سورت میں پہلے دعوے توحید ہے بعنوان تسبیح سبحان اللہ پھر واقع اسرا کی طرف اشارہ ہے اللہ اسرا بھی آبدی ہی مسید الحرام القسا یہ ہجرت سے پہلے ساتویں سال اور کوئی دسویں سال مکی زندگی کے یہ عام الحزن تھا جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی تھی اور ابو طالب بھی فوت ہو گئے تھے تو بہت غم تھا نبی علیہ السلام پہ اللہ نے نبی علیہ السلاط کو اپنے پاس آسمانوں میں بلا کے اس غم کو ہلکا کیا اب معراج کی رات یہ معراج اور یہ سفر رو معل بدن ہوا ہے بعض کہتے ہیں روحانی تھا بس یہ خواب میں دیکھا خواب میں دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے میں بھی دیکھ سکتا ہوں خواب میں کہ آسمانوں پہ چڑھ جاؤں بڑی بات تو تب ہوگی جبکہ یہ بدنی ہو تو قرآن نے بھی یہ ذکر کیا تو یہ اس لیے بڑی بات ہے اور معجزہ ہے کہ یہ روح مال بدن دونوں کے ساتھ ہوا ہاں ملاقات اللہ کی تو ثابت ہے لیکن دیدار ثابت ہے کہ نہیں ثابت صحابہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھ نبی علیہ السلام نے سے صحابہ نے پوچھا تھا آپ نے میں کی رات اللہ کو دیکھا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نور انی رہا ہاں اللہ نور ہے میں نے دیکھا عائشہ فرماتی ہے نہیں حدیث اس طرح ہے نور انار آ اللہ تو نور ہے میں کیسے اللہ کو دیکھ سکتا ہوں اور پھر عائشہ کا فتویٰ ہے منزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فقد آزم اللہ الفریہ جس کا یہ گمان ہوا یہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا کیونکہ قرآن میں تدری کو لبسار وہ ہوا یودری کو لبسار نعام کی آیت نمبر ایک سو تین واپسی پر تازیمن فرشتے سا انبیاء ساتھ آئے بیت المقدس میں انبیاء کو نمازیں بھی پڑھائی نماز بھی پڑھائیں تمام انبیاء کے مثالی اجسام تھے اور آسمانوں میں انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام کے ساتھ ملے دوسرے آسمان میں یاہیہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملے چوتھے میں ادریس علیہ السلام پانچویں میں ہارون علیہ السلام اور چھٹے میں موسا علیہ السلام اور ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے جو بیت المعمور کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھے تھے حسین سفید ریش ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام بھی کیجئے چھ باتیں ہوئی تھی میں میں تین تحفے نبی علیہ السلام نے دیے تھے تو تین اللہ نے پہلا تحفہ نبی علیہ السلام تو سلام کا تحیہ تو دوسرا تحفہ نبی علیہ السلام نے دیا وسلوات اور تیسرا و بات اے میرے اللہ میری لسانی بدنی اور امالی ساری عبادتیں صرف تیرے لیے ہی ہیں تو اللہ نے فرمایا السلام علیکا رحمۃ اللہ تیسرا وبرکات تو نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام علینہ ولا عباد اللہ وسلم تو فرشتوں نے کاشد اللہ محمد اللہ ورسولو تو پھر نبی علیہ السلام کو تین تحفے مزید دیے گئے ایک پانچ نمازے جو پچاس سے پانچ بنی دوسرا خواتیم البقار سورہ بقرہ کی آخری رعایتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمنا بالله وملائکۃ وکت و کتب و رسل یہ آخری دعایہ تھی اور تیسری بات اللہ نے فرمایا غفر لمن لا یشرک بالله من امتی شیئا اے نبی تیرے جس امتی نے شرک نہیں کیا میں اسے بخش دوں گا معاف کر دوں گا پچاس نمازوں کو پانچ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لا بد دل القولیا منجا بل حسنت فلو آشرام سالحہ میری بات نہیں بدلتی آپ کی طرف سے پچاس نہیں پانچ ہو گئی لیکن میں تو بدلا پچاس ہی کر دوں گا پانچ نمازوں کے پڑھنے پر پچاس نمازوں کا اجر ملے گا منجابل حسنت فلو آ شرام سالحہ جنت جہنم کی بھی سیر کرائی گئی نماز ترک کرنے والوں کے سروں کو کچلا جیا جاتا تھا پتھروں کے ساتھ زکات نہ دینے والوں کے بدنوں کی شرم گاہوں کے چیترے چتھڑے تھے اسی طرح دوسرے گنانگار کسی کو زبان سے کھینچا جا رہا تھا کسی کے بدن سے ان کے اپنے ناخنوں سے گوش نوچا جا رہا تھا جہنم میں مختلف گناہوں کو گناہگاروں کو دیکھا تو اس کی طرف اشارہ ہے سبحان اللہ دی اسراب یاب یا تعجبن ہے بہت عجیب واقع یا توحیدن ہے اللہ کی توحید ہے نا کہ اللہ اپنے بندے کو اتنے عجیب سفر پہ لے کے گیا قادر مطلق ہے وہ بہت بڑا ہے اللہ سبحان اللہ پاکی ہے اس ذات کے لیے اسرا بی عبدی جو رات کو لے گئے اپنے بندے کو بھی ہی روح مال بدن لیل من المسجد الحرام لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے ہے ایک تھوڑے سے حصے میں رات کے مسجد حرام سے لے گئے مسجد اقسا تک نبی علیہ السلات و سلام الحانی کے گھر میں تھے وہاں سے گئے واپس آئے تو بس طرح گرم تھا تھوڑی سی دیر میں الل المسجد القصا اقسا دور کو کہتے ہیں مسجد اقسا تک الدی وہ مسجد اقسا بارکنا نہ ہو میں حرم میں تلاوت کر رہا تھا ساتھ میں ایک سفید ریش بابا بیٹھ گیا میری تلاوت کو سننے لگا تو جب میں نے تلاوت بس کر دی تو مجھے کہتے ہیں الطارف العربیہ آپ عربی پہ سمجھتے ہو میں نے کہا اللہ تو وہ ہنس پڑا کہتا ہے باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ عربی میں اور سمجھتے نہیں تو ساتھ میں دوسرا ساتھی دوسری طرف بیٹھا تھا میرا اس کے ساتھ وہ باتیں کرنے لگا وہ تھا فلسطین کا اور وہ اپنے احوال بیان کر رہا تھا تو جب اس نے حالات بیان کرنے شروع کیے اور امت سے گلا کر رہا تھا کہ اس امت کو کیا ہو گیا قرآن نے مسجد حرام کے ساتھ مسجد اقسا کو بھی ذکر کیا ہے امت کیوں مسجد اقسا کو بھول بیٹھی ہے مسجد حرام تو سب شوق و ذوق سے آتے ہیں مسجد اقسا کو کیوں بھلا دیا کہ میرا گھر مسجد اقسہ سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ بھی رو رہا تھا ہم بھی رو رہے تھے جو حالات وہ بیان کر رہا تھا کہ وہاں نماز کتنی تکلیف سے ہم جا کے پڑھتے ہیں نوجوان نہیں آ سکتے بچے جائیں گے بوڑھے جائیں گے اور ہمارے نوجوانوں اور ہماری عورتوں اور بچوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے تو وہ بہت گیلا کر رہا تھا امت تک یہ بات پہنچاؤ کہ قرآن نے مسجد حرام کے ساتھ مسجد اقسا کو بھی ذکر کیا ہے تم مسجد اقسا کو نہ بھولاؤ نہ بھلاؤ ل من المسجد الحرام مسجد القصا خدا کے لیے ان مسلمانوں کی امداد کرو اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کرے اسرائیل کی یہودیوں کو اللہ تباہ و برباد کر دے الدی وہ مسجد اقسابارکنا بارکنا لہو کے برکت ڈالی ہے ہم نے اس کے ارد گرد کے بیچنے سے لنوریہو من آیاتنا یہ علت ہے اس لیے کہ دکھا دیں ہم اس کو اپنے دلائل سے اپنی قدرت کے دلائل دلیل واحی انہ سمی البیر یقیرن یہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ دلیل عقلی تھی وہ آتے انعاموسل کتاب اور دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو دی یہ دلیل نقلی وجالنا ہو بنی اسرائیل اور ٹھہرایا تھا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے اللہ من مند وکیلا کہ نہ پکڑو تم میرے سوا کوئی وکیل ذمہ دار ضرری یا تمن حمل منصوب ہے بنا برنے یا ضرری من حملنا یا مفول ثانی ہے تت تخیدو کے لیے مت پکڑو میرے بغیر میرے سوا ذمہ دار اولاد کو من اس کی حملنا نہ مانو جس کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ بزاوی نے حدیث ذکر کی ہے تیسری جلسفہ چار سو تیس میں عَلَيْهِمُ الامبیا وَالسَّلَامُ السلاماتُسلام بِهِمْ میرے لیمبیا کے مثال کو مثالی اجسام دیے گئے اور میں نے ان کو نماز پڑھائی فتح الملہم میں پہلی جلسفہ تین سو اٹھارہ پہ بھی لکھا گیا اور واہ بِسُورَتِ بھی صورت اجسادی صورت ان کی ارواح کو شکل دی گئی انہی کے اجساد کی صورت بصور اجسادہم اور خطیب صاحب نے بھی سراج المنیر میں پانچویں جلد صفحہ تین سو آٹھ پہ یہی لکھا تنطاوی بھی بیزاوی والی روایت نقل کرتے ہیں مسل علی المبیا و علیہم السلام فصل تو جواہر میں جل نمبر دس صفحہ نمبر ستار ابن عطیہ نے بھی ذکر کیا اللہ تخید مندونی وکیلا وکیلا اے ربن تو اکیلو نہیں لے یوں دوسرا رب نہ پکڑو کہ تم اپنے کاموں کو ان کے سپرد کر دو ضروریت امن نہ مانو اے اولاد اس کی جس کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ان نو کا شکورا یقیناً یہ نوح علیہ السلام تھے اللہ کے بندے شکر گزار بنی اسرائیل فل کتاب یہ شرک مستمرہ سبب النز عذاب کا بیان ہے اور حکم کیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کی طرف فیصلہ کیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں لطف سید النفلار دے مرت تم فساد کرو گے زمین میں دو دفعہ دو دفعہ فساد کرو گے ایک فساد تر کے شریعت موسیٰ علیہ السلام کی اور الیا صلام اور دوسرا فساد اراد قتل عیسا علیہ السلام کا اور ازیر کو ابن اللہ کے نام وعلّہ کبھی راور خام خا تم بڑا تکبر کرو گے تکبر بہت بڑا فیدا جا دلا ہوں آپس جب آ گیا وعدہ ان کا پہلا یعنی ان دونوں فسادوں میں سے پہلا فساد انہوں نے کیا تو باس نا علیہ کم عبادل لنا بھیج دیا ہم نے تم پر اپنے بندوں کو عبادل لنا اے جندم من خلقنا ابن کثیر نے لکھا ہے ایک لشکر جن کو ہم نے دیکھا اور لام میں لنا میں لام ملکیت کے لیے ہے قرطبی لکھتے ہیں قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ اصل ہے جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو عبادنا لام فاصل درمیان میں نہیں آتا جب طالحین کا ذکر ہوتا ہے تو عباد اللہ اللہ لام فاصل کو درمیان میں لکھ لے ذکر کر دیتے کہ ملک تو میری تھی مملوک اور مخلوق تو میرے تھے لیکن تابع دار نہیں تھے یہ بخت نصر مجوسی تھا بادشاہ بنی اسرائیل کی مج... مساجد اور مدارس کو اس نے ختم کر دی شاہ صاحب لکھتے یہ جالوت کا تھا جو سور بقرہ میں جس کا ذکر ہو موز حلقران خطیب صاحب بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ جالود کا تھا تو بھیج دیا ہم نے تم پر عباد اللہ نہ بندے اپنے الیبا سن شدید جو جنگ والے تھے سخت فجا سو خلالت دیار تو داخل ہو گئے گھروں کے درمیان بیزتین کی کر لی بکانا وادم مفول اور تھا یہ وعدہ ہونے والا سمرد سم نال کمل کر رت پھر ہم نے واپس کر دیا تمہارے لیے ایک با باری دوبارہ ان پر تالوت کو بھیج کر جالوت کو قتل کر دیا تمہاری امداد کر دی ہم نے وہ امدد ناکم بنینا اور امداد کر دی ہم نے تمہاری مالوں اور اولاد کے ساتھ وہ جال اکثر نفیرا اور ٹھہرا دیا ہم نے تم کو زیادہ افراد میں یہ رد ہے خاندانی منصوبہ بندی والوں پر زیادہ افراد ہونا یہ نعمت ہے انحسن تم احسنتم تم لی انفسیک کم احسن تم تم عالت توحید اگر تم توحید پر قائم ہو گئے تو نیکی کرو گے اپنے فائدے کے لیے وہ تم اصا تم یا شرک تم ثمرکندی بارالعلوم فرماتے اور اگر تم نے شرک کیا شرک کیا تم نے تو فلاحا پھر تمہارے نفس کے لیے اس کا ضرر ہوگا فائدہ جا وعد الاخرہ جب آ جائے دوسرا وعدہ وعد العخرہ عذاب یا وعد الاخرہ فساد دوسرا عبارت مقدر باسن علیکم عباد اللہ نا تو پھر ہم نے تم پر اپنے بندوں کو بھیجا لیا سو جوہ کم اس لیے کہ خراب کر دے تمہارے چہروں کو خراب کر دے سسم کی سرداران دلہ کی وجوہکم کم یہ قسطنطین تین بادشاہ کا زمانہ تھا ولیت خل اور خاہ مخا داخل ہو جائیں مسجد کو مسجد میں داخل ہو جائیں بےزتی حت کما دخل ہوا ولا مرتی جس طرح کے داخل ہوئے تھے پہلی بار ولیت تبرو ولی اور اس لیے کہ تباہ کر دے ماں وہ کچھ ال جس پر انہوں نے بڑا جانا تھا خود کو تطبیرا ہلاک کرنے کے ساتھ تباہ کرنے کے ساتھ آساربو کم یار ہم حکم یہ ترغیب ہے توبہ کی یا ولی تبیرو ماں ال وہ چیز جس پر یہ لوگ تکبر کرتے تھے اس کو تباہ کر دے ہلاک کر دیں ہلاک کرنے کے ساتھ یا مدت ما الطبیرا حاصل حافظ ابن کثیر نے جالوت اور قسطنطین کا ذکر کیا ہے پھر لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اسرائیلیات ہے امام راضی بھی آیات کا حل فرماتے آیات کے حل کے لیے تاریخ کا بیان ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی آیات حل ہو سکتی ہے سراج المنیر میں بھی لکھا کہ تاریخ کے بیان تاریخی روایات اسرائیلیات کے ذکر کرنے کے بغیر بھی آیت حل ہو سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے اس غیر مستند روایات کو ذکر کرنے کا آسار ابو قریب ہے تمہارا رب کے رحم کر دے گا تم پر وین تم عدنا اگر تم واپس ہوئے تو ہم بھی واپس ہوں گے عدنا تو پھر نبی علیہ تو السلام کو بنو قریضہ اور بنو نذیر دونوں پر مسلط کر کے سزائیں دلوائیں سورہ احزاب آیت نمبر 26 اور حشر دو نمبر آیت میں آ جائے گا اگر تم نے پھر خلاف کیا تو ہم پھر تم پہ کسی کو مسلط کر دیں گے یا تم عدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں نے اللہ نے زلیل ٹھہرایا وجالنا جہنم ال کافری نہ حسیر اور ٹھہرایا ہم نے جہنم کافروں کے لیے حسیرن جلانے کی انحادر بے شکی قرآن راہ دکھاتی ہے اس طرف جو کہ بہت مضبوط راہ ہے اقوم وہ توحید کا مسئلہ ہے ویو بشیر المومین الدین عیام الونصالحات اور خوشخبری دیجیے مومنوں کو ان لوگوں کو جو عمل کرتے ہیں نیک انجر کبیر کہ یقیناً ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا وَأَنَّ ان لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جو ایمان نیلاتِ آخرت پر اعتدنا لهم عذاباً علیماً تیار کیا ہے ہم نے ان کے لئے عذاب دردناک یہ تخویف تھی نے قرآن کو اب زجر اور حالت انسان کی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور مانگتا ہے انسان شر کو دعا ہوئے کا دعائی ہی بالخیر جیسے مانگنا اس کا خیر کا وہ کان انسان و اور ہے انسان منکر انسان جلدی کرنے والا وہ جال آیت نہیں ٹھہرایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں فمہ نہ آیت تو ہم محو کرتے ہیں ختم کرتے ہیں نشانی رات کی دن سے وہ جال نہ آیت ہے ہم نے نشانی کو دن کی مب سرا تن ایوب دیکھنے کے قابل تب تبو فضلم رب کم اس لیے کہ تم ڈھونڈو تلاش کرو فضل تمہارے رب کی طرف سے ولی تالم عدد السنین والحساب اور اس لیے کہ تم جان لو عدد السنین سالوں کی تعداد کو والحساب اور حساب کو وکل الشین فضول ناحو تفصیل فصل ہو اور ہر ایک چیز کو ہم نے واضح کیا ہے واضح کرنے کے ساتھ وکل انسان الزمنا رحوفی عنقی یہ کلام موافق ہے اصطلاع عرب کے ساتھ اور ہر ایک انسان لگایا ہے ہم نے اس کا عمل نامہ اس کی گردن میں وہ نخرج الحو یوم الیامت کتابن اور نکال دیں گے اس کو قیامت کے دن کتاب کی شکل میں یلقا منشورہ سامنے ہو گئے اس کے کھلا ہوا تو اللہ فرمائیں گے قرا کی کا پڑھ تو اپنا عمل نامہ کفا بھی نفسیکل یوما علی کا کافی ہے خاص تیرا نفس آج کے دن تم پر حساب کرنے والا من احتدا فین نمایاح نفسی جس نے ہدایت حاصل کر لی پس یقیناً ہدایت حاصل کی اس نے اپنے نفس کے لیے نفس کے لیے فائدہ ومن ذللہ اور جو کوئی بھی گمراہ ہو گیا فعین نمایا ضلع علیہ یقیناً سزا گمراہی کی اسی پر ہے ولا تذر واضرت میں ذر خرا اور نہیں اٹھا سکے گئے ایک اٹھانے والا بوجھ کسی اور قوما کننا معذبین نہ نبعث نہ رسولا اور نہیں ہم کسی کو عذاب دینے والے مگر حتیٰ کہ بھیج دیں رسول کو تو جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بغیر سینگو والی بکری کو سینگ دے دیے جائیں گے اور سینگو والی سے بدلہ لے لیا جائے گا تو ان کے پاس تو کوئی نبی نہیں آئے یہ کنایا ہے عادل سے عادل سے, سے کینایا ہے نہایت عادل سے کیونکہ عذاب ان کو ہوتا ہے جن کے پاس رسول جائیں رسول کے وہ رسا جائیں اور وہ پھر نہ مانیں وحدہ وہ تو مقلف نہیں بکریاں کیا مکلف ہیں کہ ان سے بدلہ لیا جائے وحیدہ اردنا اور جب ہم ارادہ کریں انہول کا قریتن کے ہلاک کر دیں قوم کو ایک گاؤں کو تو امرنا مترفی اے ام مرنا ہم امیر کر دیتے ہیں اس کے آئش پرستوں کو مترفی یا حکم کر دیتے ہیں ہم اس کے بڑوں کو اعلیٰ تعت کے فف ثقوفیہ تو یہ لوگ فسق کر دیتے ہیں امر ہم امیر کر دیتے ہیں ان میں عائش پرستوں کو بہت مال دے دیا جاتا ہے تو وہ عیاشیاں کرتے ہیں تو اللہ ان کی عیاشیوں کی وجہ سے عذاب نازل کر دیتے ہیں یا امر نام مترفیحہ الطاعتی ہم حکم کر دیتے ہیں اس کے بڑوں کو مس لوگوں کو تابے داری کا تو یہ تابے داری نہیں کرتے ففا ثقوفی یا امر نہ زیادہ کر دیتے ہم اس گاؤں میں مترفیحہ سرکشوں کو تو یہ لوگ فسک کر لیتے ہیں اس میں فاقہ یہ تین ایک قوم کی ہلاکت کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے موترفین کو امر بتات ہو جاتا ہے تو وہ فسک فسق کر لیتے ہیں تو ان کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے آ مرنا بمانے کس سرنا عیاش زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تباہی بیچ دیتا ہے اور تیسرا تشدید کے ساتھ امرنا ام حاکم مقرر کر دیتے ہیں ہم مترفیہ اس میں سرکشوں کو جب کسی ملک کا حاکم سرکش ہو تو اس ملک میں تباہی آتی ہے ففسقو تو فسق کر دیتے ہیں فسق کر دیا انہوں نے فیحا نافرمانی کر دی اللہ کے حکم کو توڑ دیا اس گاؤں میں تو نازل ہو گئے ان پر القولو حکم عذاب کا فدم مرنا تدمیرہ تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو تدمیرا ہلاک کرنے کے ساتھ تدمیر وکم اہلک نامن من القرون ممباد مِن نو یہ تخویف دنیاوی کا نمونہ اور کتنے زیادہ حالات کیے ہم نے ان کے بعد نو قوم زمانے والوں میں سے ممبادی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد وہ کفا بھی رب بھی ہی اور کافی ہے خاص تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار بصیرہ اور دیکھنے والا من کا نہ یرید تھا اور جو کوئی ارادہ کرتا ہو دنیا کے فائدے کا اج جلنا لہو فی آمان شاہ تو جلدی سے دے دیتے ہیں ہم اس کو اس دنیا میں جو چاہیں ہم لیمن نوری دوں اس کے لیے جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں سم جالنا لہو جہنم پھر ٹھہرا دیتے ہیں ہم اس کے لیے جہنم یہ اسلحہ مضمت عورا کہ داخل ہو جائے گا اس جہنم میں مذمت کیا گیا دت کارا گیا ومن ارادہ آخرہ اور جو کوئی ارادہ کرتا ہو آخرت کا وسا لہٰ سایہ اور کوشش کرتا ہوں اس کے لیے مناسب کوشش موافق سنت عمل کرتا ہوں اے کمل طریقے ہی وہ ہوا مطابع آت الرسول ابن کثیر نے لکھا ہے اس آخرت کے فائدے کو طلب کرے اس کے طریقے سے وہ مطابع الرسول ہے رسول کی طاعت اور تابیداری کرتا ہے تین چار شرائط ہے ایک اراد الخیرہ نیت کی اس آخرت کا فائدہ دوسرا سال ہے اس کے لیے کوشش اور عمل تیسرا سایہ اتباع سنت کی طرف اشارہ ہے چوتھا وہ ہوا مومن موحد ہو تو مناراد الاخرت جو کوئی ارادہ کرے آخرت کے بدلے کا وہ سالہ اور کوشش کرے اس کے لیے اس کی مناسب کوشش وہ ہوا مومن اور یہ ہو موحد تو فولا ایک کا نسائوں یہ لوگ ہے ان کی کوشش مشکورہ مقبول ان کی کوشش مقبول ہے کلن دو ہاؤلائی واہ اولا مناتا ربکا ان سب کو ہم محلت دیتے ہیں مہلت دیتے ہیں یا فائدہ دیتے ہیں ہاؤلائی ان مومنوں کو بھی و ان کافروں کو بھی مناتا رَبِّكَ یہ تیرے رب کی آتا سے ہے وَمَا ماکانہ آتا اور ربک کا محضورہ اور نہیں ہے تیرے رب کی آتا اور دین محضورا اے ممنوعہ کسی سے منع کی گئی انظر کیف فضلنا ففف بلنا باد ان کس طرح فضیلت دیئے ہم نے ان میں سے بعضوں کو بازوں پر ولل آخرت تو اکبر ادھرا جاتی ہوں اکبر و اور آخا بہت بڑی ہے درجے کے اعتبار سے اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے تو انظر دیکھو کس طرح فضیلت دی ہم نے بعضوں کو بعضوں پر تو یہ تفریق یہ اللہ کی طرف سے ہے بعض لوگ کہتے ہیں سوشلزم والے اور کمیونزم والے اور فلان فلان کہ وہی مساوات ہونا چاہیے نہیں اللہ نے دیئے اللہ کے اسلام کے خلاف ہر ازم باطل ہے لاتج عالمہ اللہ لاہن آخر یہاں سے دس عوامر اور پندرہ نواحی ذکر ہو رہے آپ گنے پہلا نہیں لات جالما اللہ لاہن آخر مت تھے رائی اللہ کے ساتھ حاجت روا دوسرا فتق ادا مضموم مخضولہ تو پھر بیٹھ جاؤ گے مضمومم مخضولہ مزمت کیا گیا اور رسوا کیا گیا خزل ذلت کو کہتے بیزاوی نے لکھا ہے آئندہ مضمون پچیس مسائل پہ مشتمل ہے گیارہ عوامر اور چودہ نواہی ہیں بےزاوی نے یہ لکھا و قدا رب اللہ تابدو اللہ ایاہو اور فیصلہ کیا قدا امر فین القدا ہونا بمان الامر حکم کیا ہے تیرے رب نے اللہ تابو یہ دوسری نہیں کہ عبادت نہیں کرو گے تم کسی کی بھی اللہ ایاہو یہ پہلا امر مگر عبادت کرو گے صرف ایک اللہ کی وہ بال یہ دوسرا امر اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے ہم نے اس کی تفصیل کی تھی کہ ماں باپ سے احسان کیا ہے اماں اب لوگ نئندہ کل کے اگر پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے کو عہد ایک ان دونوں میں سے اوکیلا ہما یا دونوں فلا تقل تقلما اف فین یہ تیسری نہیں ہے تو مت کہو ان دونوں کو اف اف قلیمہ بیعدبی کا بیادبی نہ کرو ان کی یا اوف اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرو ان کے سامنے کیونکہ انہیں بہت تکلیف ملتی ہے اولاد کی تکلیف کا کو دیکھنے پر ولا تن یہ چوتھی نہیں ہے اور مدد کارو ان کو تنہر اور وق الما قول کریمہ اور کو ان کو کہنا نرم عزت والی بات کیا کرو ادب یہ تیسرا عمر ہے واہ وقف لہما جنا حزالمن الرحمہ یہ چوتھا عمر اور بچھا دے ان دونوں کے لیے پر تابے کے من رحمت رحمت کی وجہ سے وقبر ہم ہو مائیے پانچواں امر اور کہو اے میرے رب رحم کر ان دونوں پر کما رب بیانی سگیرا اے لی ماربنانی سگیر کاشبیہ بمانے لام تالی لیا اس وجہ سے کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے بچپن میں رب کو مالم و بیما فی کو رب تمہارا خوب جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے ان و سالقینہ اگر ہو تم نے کو کار نہ ہو کا نللا بھی تو پس یقینا یہ اللہ رجوع کرنے والوں کے لیے بخشش کرنے والا ہے واہ آتی ضلع قربا حق یہ چھٹا امر اور دے دے رشتداروں داروں کو ان کا حق والمساکین اور مسکینوں کو ابن صویل اور مسافروں کو ولا تو بذر تبزیرا ولابر تبزیرہ یہ پانچویں نہیں ہے اور اسراف نہ کرو اسراف تبزیر بے جا مال لگانو والے کو کہتے ہیں تو یہ بے جا مال نہ لگاؤ لاتوبذر تبزیرہ ان نلم وبذری نا کانو اخوان شیاطین یقیناً اسراف کرنے والے ہیں بائی شیطانوں کے عرب کہتے ہیں مظہری نے قاضی صاحب مظہری نے لکھا ہے یقول العرب الکل ملازم سننا قوم ہوا اخ ہر قوم کے طریقے کو اپنانے والا ان کا بھائی ہوا کرتا ہے تو شیطان لوگوں کو باطل کی طرف بلانے والا ہے مبذر بھی اس کے ساتھ امداد کرنے والا ہے تو بھائی ہوا شیطان کرنا مکان شیطان الربی کفورا اور ہے شیطان اپنے رب کا نا شکرہ و اماتور زنانبتا رحمت امرب اگر تو منہ پھیر دین سے ڈھونڈنے کے لیے رحمت تمہارے رب کی طرف سے ترجوح جس کی امید تو رکھتا ہے تو فقل الحم قولم میں یہ ساتواں عمر ہے تو کہہ دیجئے ان کو کہنا آسان آسان سی بات قولم میں توحید کا بیان ان کے سامنے کر دو غلط علی د کا یہ چھٹی نہیں ہے اور مٹھے راتو اپنا ہاتھ بند الا انوکی کا تیرے گردن کے ساتھ کے انفاق نہیں کرتا بخل نہ کر یہ ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا ہے تم نے جیب کی طرف نہیں جاتا غلط ستہا کل لل بستی یہ ساتویں نہیں اور مت فراخ کر اس کو پورا فراخ کرنے کے ساتھ کہ جو کچھ ہو بس سب کچھ لگا لو فتق عہدم علومم محسورا تو بیٹھ جاؤ گے تم ملامت اور تھکے ہوئے محسور تھکا انبک ہے ابسطرز میں شاہ بے شک تمہارا رب فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے وہ یک اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے یقیناً اللہ ہے اپنے بندوں پر خبردار اور دیکھنے والا اولا تھکتلو اولاد املاق خشیت املاق اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو خشیت املاق بھوک کے ڈر کی وجہ سے لا تختلو یا اٹھوی نہیں تھی بھوک کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو یا قتل روحانی کہ تم ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے کہ پھر کھائے گا کیا تو لا تختلو یا قتل بدنی مراد ہے حقیقی نہن و نرز کو ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی ان نہ قتل ہم کان خط ان یقیناً ان کا قتل ہے خطا بہت بڑی خط ان ان عدول عن ثواب آمادن کو کہتے ہیں تواں کے سکون کے ساتھ ایک خطا ان ہے عدول عن ثواب صاحون کو کہتے ہیں جب طواں پر زبر ہو تو عدول عنص ثواب ساون ہے اور جب تو پہ سکون ہو تو عدالعن سواب آمادن ہے یقیناً ان کا قتل کرنا یہ گناہ ہے بہت بڑا ولا تقرب یہ نوی نہیں ہے اور مت نزدیک جاوہ زینا زنا کے نو کا نفا حشرتاً یقیناً یہ ہے بہت بے حیائی بسا صبیلا اور برا راستہ ولا تخت النبصلتی حرم اللہ اللہ, اللہ بالحق یہ دسویں نہیں ہے اور مت قد قد قتل کرو نفس کو اللہ وہ نفس حرم اللہ ہو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے جس کا قتل اللہ بالحق مگر قانون شرعی کے ساتھ معذ اللہ ارتداد ذنا محسن کا اور قتل گناہ قاتل کو قساسن پھر قتل کیا جائے گا ومن قتل مظلوماً جس کسی جو کوئی قتل کر دیا گیا مظلوم تو فقد جال نالی یقینا ہم نے ٹھہرایا ہے ان کے وارثوں کے لیے سلطان الغالاب فلا صرف فل القتل یہ گیارہویں نہیں ہے تو زیادتی نہ کرو قتل میں یعنی غیر قاتل کو نہ قتل کرو یا اس نے ایک قتل کیا ہے تم ان میں سے دو تین کو قتل کر لو نہیں یہ اصراف القتل نہیں کرنا بدلہ لینے میں ان نبو منصورہ یقیناً شان یہ ہے یہ وارث مقتول کا اسکی امداد کی گئی ہے اللہ کی طرف سے الا تقرب مال یتیم یہ باروی نہیں ہے اور نزدیک مت جاؤ یتیم کے مال کے اللہ باللتی احسن مگر اس طریقے سے کہ وہ اچھا طریقہ ہے وہ احسن طریقہ یتیم کی حفاظت کے لیے یا یتیم کے مال کے نزدیک جانا احسن طریقہ اس میں کسب حلال کا یتیم کے فائدے کے لیے کرو حتیٰ اب لوگ اشود حتیٰ کہ پہنچ جائیے یتیم اپنی عمر کی مضبوطی تک واؤفو بلاحدی یہ آٹھواں امر اور پورا کرو وعدوں کو ان نلاحدہ کانا مسولہ یقیناً وادے کے بارے میں پوچھا جائے گا کان کل واحد مسول و لاتم شی فلاردی مراحا یہ چودویں نہیں اور مت پھرو زمین میں مستی کے ساتھ لاتم شی فلار دی ایک فرح ہے ایک مرا ہے فرا خوشی کو کہتے ہیں مرح مستی کو کہتے ہیں تکبر ان نقل تخری قلع یقیناً تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو ولا تبلغل اور نہیں پہنچ سکتا پہاڑ تک بلندی میں کلوداری کا نس او ہو یہ ہر ایک یہ ہر ایک ہے برائی اس کی عند رب کا تیرے رب کہ ہاں بری مکرو ظالق مِمَّا علی کا رَبُّكَ کا من الحکمتی یا عوامر النوای اس میں سے تھے کہ وحی کیا آپ کی طرف آپ کے رب نے من الحکمت دانشمندی سے من الحکمت اے من الاحکامات المحکماتی مظہری نے لکھا ہے یا ظال کا مما اشارت الخم سی والیشری نے سالمن قول ہی وہاں سے لے کر یہاں تک یہ پچیس باتیں ان کی طرف اشارہ ہے ولاجالما اللہ اللہ آخر یہ پندرہویں نہیں پھر اور مٹھے را اللہ کے ساتھ الہ دوسرا فت القافی جہنم ملومم مد تو ہو جاؤ گے جہنم میں ملامت اور مدحورا دتکارے ہوئے افاس فا یہ پھر زجر ہے بشرک آیا چنا ہے تم کو تمہارے رب نے بلبری بیٹوں کے ساتھ وطل من الملائی قطع ناسن اور پکڑے اللہ نے فرشتوں سے بیٹیاں فرشتوں کو اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں انکم کمل تقولو نہ یقیناً تم خام کہتے ہو بات بہت بڑی بری بہت بڑی بری جو سور مریم کی آیت نمبر اٹھاسی میں ذکر ہوا اس کا نقصان ہے تقاد السماوات یا تفتر الارض وتخر الجبال الردو تحر الجبالحدان داحمانی اب زجر بنکار القرآن ولقد صرفنا في هذا حادقرآن یقیناً بار بار بیان کیے ہم نے اس قرآن میں اوامر اور نواہی لی اس لیے کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لے وما یزید ملا نفورا اور نہیں زیادہ کرتا ان کے لیے مگر نفرت یہ قرآن جب بیان ہوتا ہے تو یہ اس سے نفرت کرتے قل تو کہہ دیجئے آپ لوکا نا ہو یہ پھر زجر بشر اگر ہوتا اللہ کے ساتھ دوسرے مددگار کمایا خون جیسے یہ مشرک کہتے ہیں تو عید البتغ ذلعارشیلا تو اس وقت یہ پکڑ لیتے خامخواہ عرش کے مالک کے پاس راستہ پہنچ جاتے وہاں اللہ کا کمزور کر دیتے معاذ اللہ نہیں صبح رہو پاک ہے اللہ ہی سداروں سے تعالی یا يقولون اور بہت اونچا ہے اس سے جو یہ لوگ کہتے علو وً کبیرا اونچائی بڑی سے بہت بہت زیادہ تو سب بھی الحو تو سب پاکی بیان کرتے اللہ کی آسمان ساتھ اور زمین و من ہننا اور وہ جو اس آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ من شین اللہ یوسب بھی ہمدی اور نہیں ہے کوئی چیز بھی مگر یہ پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ولاک اللہ تفقوں نہ لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی پاکی بیان کرنے پر یو سب ظاہر یہ ہے کہ یہ تصبیح قولی ہے ایک تسبیح ہماری اصطلاح میں ہے یہ عالیہ مذکرہ کو کہتے ہیں جس پہ ذکر کیا جاتا ہے تو اسے مصبحہ بھی کہتے ہیں حرم میں ایک عالم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور کبھی کبھی ان کے تفردات ہوتے ہیں تو کسی نے سوال کیا ان سے کہ آیا یہ تسبیح کے دانے پھیرنا اور پھرانا یہ جائز ہے ٹھیک ہے تو اس عالم نے کہا یہ بے دت ہے حلفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ تصبی تھی تو مجھے عجیب ہی لگا تسکرت الحفاظ میں امام زہابی نے پہلی جل صفحہ 35 پہ ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس ایک تسبیح تھی ہزار دانوں والی یا بارہ ہزار دانوں والی دو روایات ہیں تو اسے مطلقاً بیدت کہنا یہ کوئی صحیح فتویٰ نہیں ہے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ اے شادا یہ کیا ہے کہا مذکرہ کیونکہ پتا تھا کہ اگر مصب کہیں تو پھر پوچھے گا کیا ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ تھی کم ازکر یاد دلانے والی تو اس نے کہا آیا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ تھی نبی علیہ السلام کے پاس تسبیح تھی تو کیا نبی علیہ السلام کو کوئی کبھی اللہ بھولتا تھا کہ انہیں یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہم تو ہاتھ میں تسبیح اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم سے بھول جائے تو یہ تسبیح یاد دلا دیتی ہے ذکر شروع کر دے ہاں اگر ریا کے طور پہ کوئی اپنے پاس رکھے تو یہ منع ہے تو غلو نہیں کرنی چاہیے نہ انکار کرو اس سے مطلقا اور نہ اس کی تشہیر کی جائے بعض لوگوں نے ریا کے طور پر ذکر نہیں کرتے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے اور دنیا کی گندی باتیں کر رہے ہوتے اور تصبی کے دانے کڑس کڑس تو یہ بھی مانا ہے بہرحال افراد تفرید سے پاک بات کیا کرو انہو کا نا حلیمن غفورا بے شک اللہ ہے برداشت والا بخشنے والا ویدا کرات القرآن جالنا بے نہ لدی ن لا مین بلاخر یہ زجر ہے بے ان القرآن جب تو پڑھتا ہے قرآن تو ٹھہرا دیتے ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر حجاب مستورا پردہ چھپا ہوا گناہوں کا وہ جالنا اعلیٰ قلوبیما کنہ اور حجاب مستورا ساتر کا مستوراً عنل آئین پردہ ہوتا ہے نظر نہیں آتا و جالنا اعلی قلوبیما کنتن آپ کہتے ہیں تین آیتوں کے ساتھ نبی السلاط وسلام مشرقوں سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے ایک یہ آیت ہے سورہ نحل ایک سورہ نہل کی آیت نمبر 108 ہے اور ایک سورہ کہاف کی آیت نمبر 57 ہے اور ایک سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے اور کرتوی نے لکھا ہے میں نے اس پہ تجربہ کیا ہے جو کوئی کسی سے چھپنا چاہے اور یہ چاہے کہ یہ مجھے نہ دیکھے تو ان تین آیتوں کی تلاوت کرے سورہ نحل ایک سو آٹھ سور کہ ستاون اور سورہ جاسی تیس اور ٹھہرایا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ عیفق ہوفقہ اس لیے کہ یہ نہ سمجھے قرآن پر وفی یادانی وقرا اور ان کے کانوں میں باری پن ہے وہ ذکر کر طرب بکفل قرآنی وح اور جب تو, اور جب تو یاد کرے اپنے رب کو قرآن میں وہ یک تنہا یگانہ ولاد باری ہم تو پھر جاتے ہیں یہ اپنے پیٹھوں پر نفرت کرنے والے اس مسئلے سے ہم خوب جانتے ہیں اس کو کہ جس کے یہ کان رکھتے ہیں گ پاغ سبانے دی دیا تھا جب یہ کان رکھتے ہیں آپ کی طرف ویز ہم نجوا اور جب ہوتے ہیں یہ جرگے میں یہ زجر ہے ضی یقول ظالمونہ جب کہتے ہیں ظالم ان تت تبھی انہیں اللہ تم لوگ تابے داری نہیں کرتے مگر ایک آدمی کی مشہور اے ساحرن جو سائر ہے مغرور ہے یا اس پہ جادو کیا گیا ہے یا سہارا سے ابو عبیدہ مانا کرتے ہیں سحارہ اوجڑی کو کہتے ہیں یہ تو پیٹ والا ہے کھانا کھاتا ہے ان ذرقی فضور رب القلم سال دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں سہارا پھیپڑوں کو بھی کہتے ہیں اور ترخی تم ہوئی صاحب دسار خوراک تو محتاج ہی کر نبی خوراک کی نبی علیہ السلاۃ کے بارے میں انہوں نے کہا مشہور ہے یا مخدوع کے معنی میں تو دیکھیے کس طرح بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بری بری مثالیں تو گمراہ ہو گئی یہ طاقت نہیں رکھتے سیدھی راہ کی وقال اور یہ کہتے ہیں ایدا کنہ عیدہ منایا جب ہو جائے ہم ہڈیاں رفاتن و ذرہ ذرہ اور ذرہ ذرہ آئین لمبعوسونا خلقا خلقن جدیدہ یہ زجر بنکار القیامہ آیا ہم خامخواہ اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں قل تو کہہ دیجئے آپ کون و حجارتن ہو جاؤ تم پتھر حجارتََ عمر لت ہے یہ پتھر بن سکتے ہو تو بن جاؤ حدید یا لوہا او خلقم مما یکبر فی صدورکم یا پیدائش وہ کہ جو بڑی لگتی ہو تمہارے سینوں میں تمہارے دلوں میں فص تو یہ زلدی ہے کہ کہیں گے من عید کون ہمیں واپس کرے گا پھر دوبارہ کون پیدا کرے گا ال الدی تو کہہ وہ ذات تمہیں پیدا کرے گا دوبارہ جس نے پیدا کیا ہے تم کو اللہ مرتن پہلی بار فصیون عدو نہیں لے سم تو جلدی ہے کہ ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سر یون عدو نغذ بے جان چیز کا ہلنا ایک جاندار چیز کا ہلنا ایک بے جان وہ ان کے سروں میں عقل نہیں ہے وہ قولوں نہ اور کہتے ہیں یہ کب ہوگی یہ قیامت قل تو کہہ دیجیے آسان یا کیوں قریبہ نزدیک ہے کہ ہو جائے قریب یوم اس دن کے پکارے گا تم کو فتس تو تم قبول کر دو گے قبول کر دو گے اللہ کی پکار کو تو قبول کر دو فتس تو اجابت تابیداری کرو گے تم اللہ کی قبول قبولیت کرو گے بھی ہمدی اللہ کی صفات کے ساتھ و تز اور تم گمان کرتے ہو کرو گے اللہ بس تم اللہ خلیلا کہ تم نے وقت نہیں گزارا تھا دنیا میں مگر تھوڑا سا وکل عبادی یہ ترغیب پھر تبلیغ ہے اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو یقول الَّتِي تھی ہی آحسن کہ کہیں وہ مسئلہ اور بیان کریں وہ مسئلہ جو کہ بہتر ہے توحید ان ن شیطانہ بَيْنَهُمْ نہ یقیناً شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان کے درمیان ان ن شیطانہ کانل انسانی ادو یقیناً شیطان ہے انسان کا دشمن ظاہر رب و عالم بھی تمہارا رب خوب جاننے والا ہے تم کو این ایشا یار ہم اگر چاہے تو رحم کر دے گا تم پر ایمان نصیب کر دے گا تمہیں او این ایشا یاد یا اگر چاہے تو عذاب دے دے گا تم کو بغیر ایمان کے چھوڑ دے گا تو عذاب ہی یہ تسلی تھی وہ مار سلنا کا, علی کا وکیلا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار و کا عالم و بھی منف سماواتی اور اب تیرا خوب جاننے والا ہے اس کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے ولقت ففدل نابن نبی نا علا یہ نفی ہے تصرف کی نبی علیہ السلام اور یقیناً فضیلت دی ہے ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر وات نا داؤود اور دی تھی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور تخصیص کی وجہ یہ ہے علماء لکھتے ہیں کہ زبور میں تھا محمد خاتم الانبیاء و امتو خیر العم محمد آخری ہیں امبیا میں سے اور امت محمد کی خیر العم ہے سب امتوں سے بہتر ہے تو زبور میں یہ تھا اسی لیے زبور کو خاص ذکر کیا کلد الدین زام تم یہ زجر ہے مشرقوں کو اور عجز ان کے آلحہ کا کہہ کہہ دیجیے پکارو تم ان لوگوں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو اللہ کے ماں سوا الوحیت کا فلا عملیک نہ کش تو یہ لوگ مالک نہیں ہیں دور کرنے کا تکلیف کے ان تم سے ولا تحویلا اور نہ بدلنے کے مالک ہیں تحویل تم سے تکلیف کو دوسری طرف پلٹا بھی نہیں سکتے یہ کون ہے الدی نظام تم ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں اوزیر اور عیسا علیہ السلام مراد ہے قرطبی نے لکھا نہ الملائکہ کا کانت قبائل العرب تابودہم ملائکہ مراد ہے عرب کے کچھ قبیلے ملائک و فرشتوں کی عبادت کرتے تھے ابن عطیہ نے لکھا ہے پانچویں جل صفا سو دس پہ ان نما ہم مراد اس سے وہ آبادہ جو عقل مند تھے و ابن عباس ابن عباس فرماتے ہو ہم عبادت اوزیر و عیسیٰ یہ اوزیر و عیسیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور عبد الملائکہ فرشتوں کی بیزاوی نے بھی لکھا کل ملائے کول مسیح وزیر علیہم السلام تیسری جلس و چار سو باون تفسیر بیزاوی اولائک الذین د یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں اللہ کو یہ اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں یہ انبیاء اللہ کو پکارتے ہیں یہ ملائک اللہ کو پکارتے ہیں یبتغون تغون علا الوسیلہ ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ وسیلہ خطیب صاحب نے سراج المنیر میں لکھا المنزلت و درج تو القربۃ صالحہ اللہ کے ہاں ڈھونڈتے ہیں اونچا درجہ منزلت قربت اعمالی صالح کی وجہ سے کہ ائی ہم اقربو کون ان میں سے زیادہ نزدیک ہوگا اللہ کا وہ ارجون رحمت و یہ امید رکھتے اللہ کی رحمت کی وجہ خافون عذاب ہو اور ڈرتے ہیں اللہ کی عذاب سے عبادت کے تین اجزاء تھے ایک حب وسیلہ میں اس کی طرف اشارہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب ہونے جاتا چاہتا ہے دوسرا تم اور رجائی ارجون رحمتہ اور تیسرا جو عبادت کا خوف یا خافون آزاب کامل عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں وسیلہ من فعل اطاعتی وطر کے سیاحت ہم نے تفصیل کی تھی سورہ نا میں ان عذاب کا یقیناً عذاب تیرے رب کا آزاب ربی کا تیرے رب کا عذاب رب کا محضورہ ہے اس سے بچایا گیا ان کو محضورہ یا محضورہ یہ کل ملک مقرباً ہے اس اس سے ڈرا گیا ڈرتے در ہیں اس سے فرشتے بھی نبی بھی سارے اس سے ڈرتے ہیں تفسیر مدارک میں لکھتے یح زر و ملک کن او اور نبی ان مرسل فضلا عن ہی اب تخلیف دنیاوی ویمن قاری نلنہ کو ہا نہیں ہے کوئی گاؤں مشرک مگر ہم ہلاک کرنے والے ہوں اس کو قیامت کے دن سے پہلے شاہ عبد القادر سے دہلوی رحمت اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں یعنی تقدیر میں لکھ دیا یہاں سے دوسرا حصہ بھی شروع ہو رہا ہے سورت کا اور اس میں ہاں تک شاعر اللہ کی جو دوسرا سبب ہے عذاب کا ہتق شاعر اللہ کی سبب ان العذاب اللہ کے دین کی نشانیوں کی ہتک کرنا اللہ کے عذاب کے آنے کی وجہ ہے اور اس پہ واقعہ قوم سالح کا جنہوں نے ناقت اللہ کی ہت کی تھی وہ من قریت اللہ نہنوم کوہا اور نہیں ہے کوئی گاؤں بھی مگر ہم ہیں ہلاک کرنے والے اس کے قیامت سے پہلے یعنی تقدیر میں لکھ چکے ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوچھتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں سو وقت آنے پر کوئی نہیں پناہ دے سکتا شاہ صاحب نے لکھا ہے تفصیل موزے موضوع القرآن میں وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کے قیامت کے دن سے پہلے وہ معذبو آذا بن شدیدہ یا سزا دینے والے ہیں اس کو سزا سخت سخت سزا اور عذاب دینے والے ہیں مہلی کوہا اما بل موتی و اما بل کالطالحین نیکوں کو موت کے ذریعے اور بروں کو عذاب کے ذریعے تباہ کرنے والے ہیں ہم شاول اللہ بھی لکھتے من قریت اللہ ولہ علیہ تم معلوماتن توبد نہیں ہے کوئی گاؤں بھی مگر اس کے لیے آلیہ ہوتے ہیں معلوم مقرر جن کی عبادت یہ کرتے ہیں سو وقت آنے پر کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اور معذبوا یا عذاب دے دیتے ہیں ہم اس کو عذاب سخت کاناضالی کفل کتابی مستورہ ہے یہ اللہ کے علم میں لکھا ہوا وما منع آنا اور نہیں منع کیا ہم کو ان نرسل سلب کے بھیج دے ہم موجزات فرمائشی اللہ ان مگر منع کیا ہے اس بات نے کذبہ بھیلون کہ تقزیب کی تھی اس پر پہلے والوں نے تو انہیں بھی عذاب مل گیا جیسے کہ سمودیوں کا واقعہ دیکھو وہ آنا سمودن نا خطا اور دی تھی ہم نے سمودیوں کو اونٹنی نشانی مب سیرتن آئے نشانی ظاہر فضل اموں بھی ہائے فضل اموں بہا بھی قتل ہا تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے تو ظلم کیا انہوں نے اس اونٹنی پر یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اس کے قتل کرنے سے ومان السل و بلایات اللہ تخویفا اور نہیں بھیجتے ہم دلائل مگر ڈرانے کے لیے یہ نشانی وہ اس قلنا اور یاد کرو کہ ہم نے کہا تھا آپ کو نہ کا بنا سے کہ یقیناً آپ کا رب احاطہ کرنے والا ہے لوگوں سے ما جالن روی اللہ تھی کا اور نہیں ٹھہرائی تھی ہم نے خواب آپ کی وہ جو ہم نے دکھائی تھی آپ کو رؤیا بعض یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ موجز اسرا خواب میں تھا تو اس کا جواب یہ واقعہ رات کو تھا اور رات کے دیکھنے کو رویہ کہا گیا خواب نہیں تھا سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ واقعہ رات میں ہوا تھا ایک رویہ ہے ایک رویہ ہے اس میں فرق نہیں ہے قازی بھی سعود نے کہا دوسرے نصوص متواترہ سے ثابت ہے کہ یہ معراج جاگتے ہوئے روح مال بدن کے ساتھ ہوئی تو نہیں ٹھہرائی باز نے کہا ہے متعدد بار ہوئی کئی بار خواب میں بھی ہوئی تو نی ٹھرایا ہم نے خواب تیری یعنی رات کو دیکھنا آپ کا وہ جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو اللہفت للناس مگر امتحان لوگوں کے لیے وشہ جارت المنع اور وہ درخت الملعنا مضمومہ یا ملعنا تو اہل اس کے اہل ملعون ہے فل قرآن قرآن میں سر صافات آیت نمبر میں و نخو و فوم اور ڈراتے ہیں ہم ان کو فمائے عزیز ملا توان کبھی تو نہیں زیادہ کرتا ان کے لیے ہمارا یہ ڈرانا مگر سرکشی بڑی اواقیہ شیطان کا ویز کلنالملائی کتی جدولیادم فسج اللہ ابلیس یاد کرو کہ کہا تھا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف مگر سجدہ کر لیا سب فرشتوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا خالا اسد المن خلق تین ابلیس نے کہا یا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے کیچڑ سے مٹی سے قالت اللہ نے فرمایا رہتا کرمتا علیہ شیطان نے کہا قالا کا قائل شیطان ہے شیطان نے کہا اللہ میں خبر دیتا ہوں تجھ کو حادی اس کی یہ آدم علیہ السلام کی کرم علیہ جس کو تو نے کرامت دی ہے مجھ پر لینا خرطنی المل قیامت اگر تو نے مجھے پیچھے کر دیا قیامت تک تو لاہ تنی کرنا ضروریت ہو خام میں گمراہ کروں گا تنی کرنا اس کی جڑیں کھاڑوں گا منڈ بے ابا سب اس کی اولاد کی اللہ کلیلن مگر تھوڑے اللہ کلیلن استثناء کرتا ہے مومن اور کلیلن میں اگر انبیاء نہ ہو تو کون ہوں گے قال صاحب تو اللہ نے فرمایا جال چاہ فمن طبیا کمن جس کسی نے تاب کی تیری ان میں سے فین نہ جہنما جزا او یقینا جہنم بدلہ ہے تمہارا بدلہ پورا یہ شیطان نے وعدہ کی تو وسط اور دھوکہ دے منستہ جس پر تمہاری طاقت رہتی پہنچتی ہو منہم ان میں سے فین نہ جہنما جزا او وسطفز منستتا تمن ہم بسعودیکا اور دھوکہ دے جس پر طاقت رہ پہنچتی ہو تمہاری ان میں سے بسعودہ تیری آواز کے ساتھ بسعوتیک وجلب علیہ ہم اور استعمال کر دیں پر بخلی کا اپنی سوار فوج کو و رجلی کا اور پیدل فوج کو مشارکم فلاں ولا اولاد اور شریک ہو جا ان کے ساتھ مالور اولاد میں واعد اور ڈرا ان کو بشفات الاسنامی یا وعدہ کر ان سے واعد ہم المواعید الباطلتی کشفات الحاطی تفصیر رحلانی میں آلوسی صاحب کہتے ہیں ان سے باطل واد کر کشفاتل آلحاطی یا بر قطبہ بھی غریب القرآن میں کہتے ہیں واعد ہم بفات الاسنامی اب بھی سوتی کا سوت کیا ہے کرتبی نے لکھا ہے الغنا ول مزمارو ول اور پھر لکھتے ہیں کل دا اند الى الاما سیت اللہ ہر دائی جو دعوت دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف یہ فی سعودی کا ہے شیطانی آواز ہے وقالہ مجاہد اور مجاہد نے کہا ہے المض مزام رو مزامیر اور غنا ڈھول باجے ہیں یہ لاہوا اور خیل کال مراد منل الخیل کل را کے بن معصیت اللہ ہر ایک سوار سواری پہ اور چلنے والا اللہ کی نافرمانی میں و من الرجل کل رجل کل رج رجل مشافی معصیت اللہ اور رجل سے مراد ہر ایک پیدل چلنے والا اللہ کی نافرمانی میں وہ مال حرام ان مال و اور ہر حرام مال یہ شیطان کا مال ہے وہ کلو ولد بغی ان فہو ولد الشیتان اور ہر نافرمان باغی سرکش اولاد یہ ولد الشیطان ہے قرطبی نے ذکر کیا وہ ہمارے عید اور وعدے نہیں کرتا ان کے ساتھ شیطان مگر دھوکے کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس میں وہ با وعدے کا سے مکر جائے گا قیامت کے دن ان عبادیل سلقا علیہ سلطان یقیناً میرے بندے نہیں ہوگا تمہارے لیے ان پر کوئی غلبہ وکف آبی ربی کا وکیل اور کافی ہے خاص تیرا رب ذمہ دار ربو کو ملدی دلیل آخری ہے تمہارا رب وہ ذات ہے یجزی کم الفل کا جو لے جاتا ہے تمہارے لیے کشتی فل دریا میں لب تبو من ہی اس لیے کہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے نبو کا رحیما اور یقینا یہ اللہ ہے تم پہ رحم کرنے والا اس اب حالت مشرقوں کی وہ دامت سکم غر فل اور جب پہنچ جائے تم کو تکلیف دریا میں ضلع منت اللہ من عیا ہو تو گم ہو جاتے تم سے سب آلیہ مگر ایک اللہ پھر ایک اللہ کو پکارتے ہو کرم رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان کا واقعہ رعلمانی اسی لیے کہتے ہیں فبی اللہ تعالیٰ علیہ کا فریق منہاد الحیثی عہدا سبیلا وہ دریا میں ایک اللہ کو پکارتے تھے یہ دریا میں بھی بڑے جوان کو پکارتے ہیں فلم مان جا کمل البر آرس تم جب میں ہم نجات دے دے تم کو خشکی کی طرف تو تم منہ پھیر دیتے ہو تو حید سیوا کار انسانوں کا اور ہے یہ منکر انسان اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنے والا کفر انکار یا نہ اب تخفیف دنیاوی اب آمن تمئی اقسیفہ بکمل اور بکم جانے بلبر آئے تم امن میں ہو جاؤ گے کہ دن دے ہم تم کو خشکی کی طرف اور یرسل علیکم کم یا بیچ دے تمہارے اوپر طوفانی ہوا سملا تجدول وکیلا پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے کوئی ذیمہ دار ہم ام امن تم یا امن میں ہو جاؤ گے اندم ان فی طارت ان اخرا کے ہم واپس کر دیں تم کو اس زمین میں ایک بار پھر اس دریا میں ایک بار پھر فیورسل علیکم کم تو بھیج دیں تم پر قاصف طوفانی ہوا قاصف توڑنے والی ہوا حاصب باران باران پتھر حاصب اور قاصف یا حاصب ارری التی تحسب وہ ہوا جو پتھروں کو ساتھ اٹھا دے ریت کو اور قاصف توڑنے والی قاصف توڑنے والی ہوا سے فیوغ ریقہ کم کفر تم تو غر کر دے تم کو اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا ہے سم بلا تجید الحکم عالینہ تبھی پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے ہمارے اوپر تبی عن لینے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر تمہارا اب ترغیب انسان کو اصیل بن جا ولاقت کر رم نہ بنیادم یقیناً ہم نے عزت دی ہے بنی یا دم کو آدم کی اولاد کو وہ نہ ہم فل بر عزت دی ہے بالعقل و تمیزی ولاقل ابن عباس فرماتے ہیں یا فرماتے کلو شین یا کلب فمی ہی کلو شعین یا کلو فمی لا یا کل الا الانس ہاں کل شین یا کل بفمی الس ہر چیز منہ سے کھاتی ہے ایک انسان ہے جسے اللہ نے عزت دی کھانے کے لیے ہاتھ دیے بعض کہتے ہیں کرمنا نہ بنیا دمار رجالو بل نسا بزوا مردوں کو اللہ نے داڑھی سے اور عورتوں کو اللہ نے چوٹیوں سے عزت دی ہے کرامت دی ہے وہ حمل اور سوار کیا ہے ہم نے ان کو خوشکی اور دریا میں خشکی میں سواریاں پیدا کی دریا میں کشتیاں اور جہاز ورزقناہم من نہ طیبات اور رزق دیا ہے ہم نے ان کو پاکیزہ میں سے وفضلناہم على نا ہم ممن خلق تفضیلہ اور فضیلت دی ہے ہم نے اس انسان کو اس مخلوق پر جو ہم نے پیدا کی جن کو ہم نے پیدا کیے تفضیلہ فضیلت دینے کے ساتھ یوم ندعو کلو نا سم یاد کرو وہ دن کہ پکارا جائے گا ہر ایک کو اپنے عمل نامے کے ساتھ یا امام مراد قائد ہے امام زمانے کا یا اعمال نامہ دونوں فمن اوتی کتابہو کتاب ہو بھی امینی ہی یہ تخویف اخروی تھی اور اس بات قیامت تو جو کہ دے دیا گیا اس کو عمل نامہ اس کا اس کے دائیں ہاتھ میں فولا ایک یقروں ہوں تو یہ لوگ پڑھیں گے اپنے عمل نامے کو ولا وزلم فتیلہ اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ ذرہ بر بھی اب زجر بھی انکار القرآن ومن کا نفی ہادی آما فل آخرت آما اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہوا اللہ کی کتاب سے تو یہ قیامت میں اندھا ہوگا اللہ کے دیدار سے وہ ادل اور گمراہ ہوگا جنت کی راہ سے سبیل الجن و ان کا دلف کاندی اوینا الیک <إلائك> اور یقیناً قریب تھے یہ لوگ کے ہٹا دیتے آپ کو اس کتاب سے جو وہی کی ہے ہم نے آپ کی طرف لی تفتری علئی نہ اس لیے کہ آپ بنا دیں ہم پر اس کے سوا اور کچھ قرآن کے سوا اور کچھ باندھ لیں وید تخو کا خلیلہ اور جب آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا اور کو کچھ اٹھا دیا تو اس وقت یقیناً یہ پکڑ لیں گے آپ کو دوست پھر دوستی کر لیں گے دشمنی قرآن سے ہے آپ سے نہیں تسلی ولا ان سبت نا کل قط کرکن الم <عِلَيْهِم> اور اگر ہم مضبوط نہ کرتے آپ کو تو یقیناً آپ قریب تھے کہ میلان کر دیتے ان کی طرف شے ان قریلا بر تھوڑا سا عید اللہ زک یہ الزام المخاطبی بیمالا التظم کے قبیلے سے ہے اچھا تو اگر آپ ان کی طرف میلان کر لیتے تو اس وقت ہم چکھا دیتے آپ کو ذیف الیات دو چند سزا دنیاوی زندگی کی و فل مرا تھے اور دو چند سزا آخرت کی موت کی سمالات جدید اللہ کا نصیرہ پھر آپ نہیں پاتے ہم آپ اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی امدادی وہ ان کا دل استفیز زو نا اور یقیناً قریب تھے یہ لوگ کہ یس یستفیزونک من کمنل کوئی ترتیب بنا لے آپ کے لیے زمین سے لئستفی زونا چواڑی چلو نہ جوڑ کس طا خلاف پزمک کے آپ کے خلاف مکر اور فریب کر لے زمین میں یہ تو یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف تدبیر بنا لیں زمین میں لستف کا گبرانے کے لگے تھے یہ گبرانے تجھ کو گبرانے تجھ کو مین الردی زمین سے لیو خرجو اس لیے کہ نکال دیں آپ کو اس سے و عید اللہ البسون خلا فقی اللہ تو اس وقت یہ وقت نہیں گزاریں گے آپ کے پیچھے مگر تھوڑا سا بس یہاں امن سے تھوڑی تھوڑا ہی وقت گزار لیں گے پھر یہ تیسرا حصہ شروع ہو چکا ہے وہ ان اور یقیناً قریب تھے یہ کہ ڈرا دے آپ کو گھبراہ نکال دے آپ کو زمین سے ڈراتے ہوئے گھبراتے ہوئے فضا کہتے ہیں گھبراہٹ کو لئے لیستفزو زونا کا ار او تریتا سلطا سولار مینل اردی دزمکینتا اوئر دے دارا چوبا ستا ددیز مکینہ نکتی ہوئی ستل ولا البسونا خلا فکی اللہ کلیلات نوق نہ کی ستاپ نرس تو مگر لندے سنت من قدر سلنا قبل کا یہ طریقہ تھا ان کے بارے میں جن کو ہم نے بھیجا تھا آپ سے پہلے میں رسولینا اپنے رسولوں میں سے ولا تجید السنتینا تحویلا تو آپ نہیں پائیں گے ہمارے طریقے کے لیے بدلنا اقیم صلاحت علی دلو کی امور مسلح علی تصبد پابندی نماز کی لید دلو کی سورج کے زوال سے لے کر علاغہ ثقیل لئی رات کی اندھیرے تک وہ قرآن الفجری عقیم قرآن الفجر یا اقرا قرآن الفجر اور پڑھیے قرآن فجر کے وقت ان قرآن الفجری یقینا قرآن کا پڑھنا فجر کے وقت کا نمشودہ ہے اس کے لیے حاضر ہوئے مشہورہ فرشتے حاضر ہوئے اس کے لیے فرشتے ومین اللہ فتح حجد بھی ہی اور رات کے وقت بیداری کرو قرآن کے ذریعے وجود نیند کو کہتے ہیں لیکن باب میں سلب ماخذ ہوتا ہے تو نیند نہ کیجیے بیداری کیجئے قرآن کے ذریعے رات کو نہ پھیلا تلّیے زیادت زیادہ عبادت ہوگی زیادہ انعام ہوگا آپ کے لیے آسائب عطا کا رب و کا مقام محمودہ قریب ہے کہ بھیج دے گا آپ کو آپ کا رب اس مقام تک محمودہ جس کی صفت کی گئی ہے مقام شفات جب ہر نبی شفات سے عذر پیش کریں گے تو نبی علیہ السلام کو اللہ وہ مقام عطا فرما دیں گے مسلم شریف کی روایت ہے قرب بھی عدخلنی مد خل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجالی ملد ان کا سلطان النصیرہ کہہ دیجیے اے میرے رب داخل کر دے مجھے جائے داخل ہونے میں کی صدق سچ کے واخرجنی مخرج صدق اور نکال دے مجھے نکلنے کی جگہ سچی سے اور ٹھہرا دے میرے لیے اپنی طرف سے سلطان النسیرہ غلبہ امداد کیا ہوا یہاں ایک عالم تھے دارلوم دیوبن سے فارغ ہوئے شاہ صاحب انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا بھائی کیسا چل رہا ہے پاکستان کے تھے سرگودا کے تھے عالم یہ موجودہ حرم میں مکی صاحب جو درس دیتے ان کے والد تھے محترم تو بہت تکلیف تھی اکثر علماء فراغت کے بعد تکلیف اور تندستی دستی کی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ان میں تو استرغنا ہوتا ہے کسی سے مانگتے تو نہیں لیکن دیکھنے والے کو تو احساس نہیں ہوتا تو شاہ صاحب سے کہا جی بہت تکلیف ہے معاشی تنگی ہے شاہ صاحب نے یہ آیت کثرت کے ساتھ پڑھا کرو قربی قُر عت خلنی متخلا صدقی آخریجنی مخرجہ صدقین وجالم الد مل لدن کا سلطان سیرا اس نے اس کا ویرتھ شروع کیا انہوں نے تو اللہ نے بندوبست کر دیا حرم پہنچ گئے حرم چلے گئے اللہ غربت کے باوجود اور وہاں حرم میں بلا معاوضہ اور بلا اجرت درس دیا کرتے تھے تو پھر عرب کے لوگوں نے انہیں درس کے لیے معمور کر دیا تو ساری زندگی حرم میں درس دیتے تھے اور جب فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے اب درس قرآن دے رہے مسلسل ساری عمر ہو گئی قرآن کا درس دیتے ہوئے بیت اللہ میں. یہ آیت ہی سایت کی برکت تھی تو جو کوئی بھی جس کسی تکلیف میں ہو اس کا بھی ورتھ کیا کرے کثرت کے وقل مقل جال حق وضاحق الباطل کہہ دیجئے آ گیا حق اور ختم ہو گیا باطل یقیناً باطل ہے ختم ہونے والا ون النزل عمل القرآن ما ہوا شفا اور بھیجا ہے ہم نے قرآن سے وہ ہوا شفا جو کہ شفا ہے قرآن شفا ہے اس میں شفا ہے شفا روحانی امراض کا علاج ہے ظاہری بیماریوں کا علاج بھی دم کے ذریعے وہ ورحمت ہے مومنوں کے لیے وہ ولا یزید الظالمین اللہ خسار اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کے لیے مگر تاوان اور نقصان خسار وحیدا انام نا عالل انسانی جب انعام کر دیں ہم اس منکر انسان پر تو یہ منہ پھیر دیتا ہے تو یہ <تصفيق> <تصفيق> حالت ہے انسان کی منکر انسان وہ نہ آج بھی اور پھر جاتا ہے اپنے پہلو سے وحیدا مسر کا نہ عوسا اور جب جاتی ہے اس کو تکلیف تو ہوتا ہے یہ نا امید ہر کسی سے اب زجر کل کل یا عمل کہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر مشکل وند ہوا اولا بصوابفی اعتقادی قرطبی نے لکھا ہے ہر ایک کوئی عمل کرتا ہے اپنے طریقے سے فرب و کم عالم و بھی من ہوا ہدا تو رب تیرا خوب جاننے والا ہے اس کا جو کہ سیدھی راہ پہ چلنے والا ہے سبیلا جو کہ بہت ہدایت یافتہ ہے سیدھی راہ کے اعتبار سے تعدیب غیر ضروری سوالات نہیں کرو گے ویسلہ کہانی روح اور پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں قلع روح منمر ربی تو کہہ دیجئے روح میرے رب کی امر ہے حکم ہے اچھا قرآن میں شفا ہے تو یہاں زابط یاد کر لو ہر وہ تعویذ جو قرآن اور حدیث اور عصمۂ حسنہ میں سے ہو یا اس کے ہم معنی الفاظ ہو تو وہ جائز ہے ہر وہ تعویذ جو قرآن اور حدیث اور عصم حسنہ سے خالی ہو یا اس کے خلاف ہو تو وہ ناجائز ہے مرقات نے لکھا ہے ابو ماما کی روایت ہے کہ چند الفاظ زعفران پہ انہوں نے لکھے تھے وہ الفاظ روایت میں موجود ہے تو اس قرآن کے الفاظ آیات لکھ لے کے تاویز بنانا یہ کوئی ناجائز نہیں کرتبی نے بھی یہاں بہت سی روایات ذکر کی ہیں تعویز کے جواز پر سورہ ناز کی تفسیر پر خازن اور مدارک نے بھی بہت اچھا کلام کیا ہے تعویز کے بحث پر تو تعویز اور دم جائز ہے پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں کہہ دیجئے روح میرے آپ رب کا امر ہے رب کا امر ہے بس اللہ کا حکم ہے اب اس کا علم آپ کو عقل کے ذریعے نہیں آ سکتا کہ کی یہ کیا چیز ہے وہاؤ تھی تم منلم خلیلا اور نہیں دیا گیا آپ کو علم سے مگر تھوڑا سا مین جن سے ماس ما استاثر اللہ ولاقہ اقول البشر میرے رب کا عمر ہے بس عقل نہیں سمجھ سکتی اس کو اب تک ہی والن شین الاب لدی اور حینہ الیک اگر ہم چاہتے جبری ایمان تو خامخواہ اگر ہم چاہتے تو خامخواہ لے لیتے آپ سے وہ کتاب جس کی وہی کی گئی ہے ہم نے آپ کو پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی ذمہ وار اللہ رحمت عمر ربی کا مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے ان فضل کا نہ اور یقینا فضل اللہ کا ہے آپ پر بہت بڑا بہت بڑا ہے آپ پر اللہ کا فضل قرآن اللہ نے دیا آپ کو عظمت قرآن کل لین اجتماطل ان کہہ دیجیے اگر جمع ہو جائے انسان اور جنات اس بات پر کے لیے آئیں بی مصری حاد القرآن اس قرآن کی طرح تو لایاتون ابھی مصری نہیں لا سکتے اس کی طرح ولاقان اباد لبا دن ظہیرہ اگرچہ ہو جائیں بعض ان میں سے بعض کے لیے امدادی اب ترغیب القرآن اور زجر منکرین قرآن کو ولاقت سرفنال ناصفی حاد القرآن من قلمتل اور یقیناً بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی دلیل فعابہ اکثر النا صلہ کفورا یہ زجر ہے تو انکار کر دیا اکثر لوگوں ہونے مگر انکار نہیں کرتے کفر سے یہ لوگ کفر سے انکار نہیں کرتے وقالو زجر ہے منکرین کو منقرین رسالت کو کہتے ہیں یہ لوگ لنو من الک حتٰ تف جو رلانا من الرد یمبو آرگز ہم تصدیق نہیں کرتے آپ کی بات کی حتٰ کہ جاری کر دے آپ ہمارے لیے زمین سے یمبو آچشم و تکو نلحو جنت من خیرن یا ہو جائے آپ کے لیے باغات کھجور کے وائن بن اور انگور کے فتفجر فجر خلالہ تفجیرہ تو جاری کر دیں آپ نہریں اس کے درمیان جاری کرنے کے ساتھ او تسکی تس سما کما ضامتا علیہ نا کے سفن یا گرا دے ہم اب ہمارے اوپر آسمان کو جیسے آپ کا گمان ہے علئی نہ گرا دے ہمارے اوپر کے سفن اس کا ایک ٹکڑا ہوتا بلّہ ہی اللہ کو ولملاقت اور فرشتوں کو قبیلہ سامنے اور یقون الگ اور یقون الگ قبئی تمن ذخرفن یا ہو آپ کے لیے گھر سونے کا ذخرف سونے کا گھر ہو ہوتر کافی سمائی آپ چڑھ جائیں آسمان میں ولن مللی رکیے کا ہرگز ہم تصدیق نہیں کرتے آپ کے چڑھنے کی حتا تو نز کتابا علی نہ کے لے آئے آپ ہمارے لیے خط نقر کہ ہم پڑھ لے اس کو قل تو کہہ دیجیے سبحان ربی پاکی ہے میرے رب کے لیے ہلکن تو اللہ بشر رسولہ نہیں ہوں میں مگر بشر رسول تم تو الوحیت کا مطالبہ کر رہے ہو میں تو بشر ہوں اب زجر منکرین نے رسالت کو پھر وما منع اناس اور منع نہیں کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جا حم الحدہ جب آ ان کے پاس ہدایت اللہ مگر منع کیا ہے اس بات نے کہ یہ کہتے ہیں اب آص اللہ ہو بشر رسولائے بھیجائے اللہ نے بشر رسول یہ بشر ہے تو رسول کیسے آپ کہتے ہیں رسول ہے تو بشر کیسے ہے چچا کے بیٹوں نے تقدیم تاخیر کر دی قل لو نفل فی ملائی کتن تو کہہ دیجئے علت انسان بشر رسول بھیجنے کی کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشونا پھرتے زمین میں پھرتے مطمئنین اطمینان کے ساتھ عما مل کر رسولا خام خواب بھیج دیتے ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول لیکن زمین میں انسان ہے تو سپ توانس و تغا ریور سپ تنا فورا اللہ نے انسان پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ تناجس تجانس ہم جنس ہونا یہ اونس پیدا کرتا ہے اور تغایر تنافر پیدا کرتا ہے تو اگر فرشتے ہوتے تو فرشتہ رسول بھیج دیتا تم بشر ہو تو تمہارے لیے رسول بھی اسی لیے بشر بھیجا قل کفا ہی شہیدم بینی و بینہ کم کہہ دیجیے کافی ہے خاص اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان ان نو کا بے عبادی ہی خبیرم بصیرہ یقیناً ہے یہ اللہ اپنے بندوں پر خبردار اور دیکھنے والا و میاد اللہ فہول محتد جس کسی کو ہدایت دے دے اللہ تسلی ہے تو وہی ہوتا ہے سیدھی راہ پانے والا و مئی اور جس کسی کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے اولیاء کوئی مددگار ماسوا اللہ کے ونح شروح یو عمل قیامت یہ تخویف اخرئی ہے اور جمع کر دیں گے ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں پر امی و بکمن و سمن اندے اور گونگے اور بہرے ما ہم جہنم ٹھکانا ان کا جہنم ہے کلما خبت ہر بار جب ایک حد تک پہنچ جائے یہ عذاب یہ نہیں کہ ٹھنڈا س... ہو جائے عذاب نہیں ٹھنڈا ہوتا خبت ایک حد تک پہنچ جائے تو زد ہم سعیرہ زیادہ کر دیں گے ہم ان کے لیے جلانا کیونکہ اس حد کے ساتھ یہ عادی ہونا شروع ہو جائے گا تو جب اس کی عادت بننی شروع ہو جائے تو ہم زیادہ کر دیں گے پھر اس سے زیادہ کر دیں گے کہ مانوس نہ ہو آذاب ذالک کا یہ بدلہ ہے ان کا اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیتوں پر اور کہا تھا انہوں نے آئیدہ کن نہ آئیزہ منایا جب ہو جائے ہم ہڈیاں ورفاتن اور ذرہ ذرہ نہ لمب روسو نہ جدید آیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے پیدائش نئی میں اوللم یورول اللہ اللہ بھی آئے یہ نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ وہ ذات ہے یہ دلیل آخری ہے باس بادل موت پر اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو وہ قادر ہے اعلیٰ اخلوق کا اس بات پر کہ پیدا کر دے گا ان کی طرح اوروں کو وجالم اجلن اور ٹھہرایا ہے اللہ نے ان کے لیے ایک وقت موت کا لار بفی کوئی شک نہیں ہے اس میں فعبس ظالمون تو انکار کر دیا ظالمون اللہ کو مگر انکار نہیں کیا انہوں نے کفر سے قل تو کہہ دیجئے زجر مشرقوں کو لو تم تملی نہ خزا رحمت ربی اگر تم مالک ہو خزانوں کے میرے رب کی رحمت کے عید الم مالک ہوتے خزانوں کے میرے رب کی رحمت کے عید الم تم تو اس وقت خام تم بند کر دیتے ان کو لوگوں ان خزانوں کو لوگوں سے خش الانفاق ختم ہونے کے ڈر سے اگر تم رب کے خزانوں کے مالک ہوتے تو کسی کو بھی نہ دیتے ڈرتے کہ ختم ہو جائے گا اکان ال انسان قطورہ اور ہے انسان بخیل قطور اب چوتھا حصہ اس میں استحزاب الرسول چوتھا سبب ہے عذاب کا انبیاء کے ساتھ مسخر کرنا سبب ہے لنزول آذاب اس کے پر فرونیوں کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے ولاقات ناموسا اور یقیناً دی تھی ہم نے موسال علیہ السلام کو آیات نو مو نو موجز آسا ید بیزا فلق البحر نت کل جبل شبق الحجر زفاد دم جراد اور قمل ابن عباس فرماتے ہیں ید آسا سین نقص منسمارات طوفان جراد زفاد دم قمل ہمارے شیخ نے اسے شعر میں بن کیا تھا عصا یدی بیزا فلق البحری نتق جبل شق الحجری ضفاد عن ضم دمن جراد الوکمل یا یدی بیزا عصا و سنین و نقص طوفان طوفان ال جراد الضفاد دمن قمل ہیل معتبر بس یہ معتبر ہے یہ نو موجیزیں تھے بھئی یہ ناتن واضح واضح البنی اسرائیل سفید ہاتھ آسا سین قاہط سالی نقص السمر سمر طوفان جراد وہ ٹیڈیاں کہتے ہیں کہ کی کیا کہتے ہیں امولہ خان زفاد چند خان چ اور دم خون قمل کونی ساروس پگے یہ نو تھے نو فصل بنی اسرائیل تو پوچھیے بنی اسرائیل سے جب آئے تھے ان کے پاس فقال لرعون تو کہا ان کو فرعون نے انی لاز النقیا منسا مسحورہ یقین میں گمان کرتا ہوں تم پر اے منسا مشہورہ کیا آپ پہ سحر ہوا ہے شہر ہوا ہے یا پاگل ہے خالق عالم انزلہا انائے تو فرمایا موس علیہ السلام نے یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان معجزات کو مگر رب السماوات سماوات نے بصائر یہ دل کی روشنیاں ہے اور یقینا میں گمان کرتا ہوں تم پرے فرعون مسبورہ ہلاک ہونے والوں کا یا مضبورہ ابن عباس فرماتے ملعونہ تو لانتی ہے فارادی صفی من الردے تو ارادہ کیا اس فرعون نے کہ ڈرا دے ان کو زمین سے نکال دے ڈرا کے پاغرق نہ تو غرق کر دیا ہم نے فرعون کو امم آہو اور اس کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو دوانی نے رسالہ لکھا ہے نجات الفرعن سی سپارہ اس نے نہیں پڑھا تھا ارق نا ہو امما فرعون غرق ہوا ہے وقل نام امبادی لبنی اسرائیلی بشارت ہے اور کہا تھا ہم نے ممبادی ہی فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو اس کن الردہ رہو زمین میں اس زمین میں مصر میں فیض جا واد آخرت جب آ جائے وعدہ آخرت کا تو جتنا بھی لفیفا لے آئیں گے ہم تم کو لفیفاً جمع کرتے ہوئے لفافے کو بھی لفافے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں جمع ہو جاتی اکٹھے تم کو لے آئیں گے ترغیب القرآن وہ بال حق کے انزل نہ ہوا کے اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو اور حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں ایک انزل نہ انزال اور ایک نزالا یعنی ہم نے اس کا نزول شروع کیا حق کے ساتھ تو حق کے ساتھ یہ زمین تک پہنچا بھی میں ہم نے نازل کیا بھی حق کے ساتھ اور یہ پہنچا بھی حق کے ساتھ نازل ہوا بھی کوئی کمی نہیں آئی اس میں یا ایک دفعہ نازل ہونا عالم غیب سے عالم شہادت لوہ محفوظ میں یہ بھی حق کے ساتھ ہوا شک سے پاک اور دوسرا لوہے محفوظ پہ سے قلب اطہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حق کے ساتھ ہوا اس میں بھی شک نہیں وہ مار صلی اللہ کے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا ماننے والوں کو اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو وہ قرآن ہو اور قرآن اس کو ہم نے فرق نہ ہو جدا جدا کیا ہے ہم نے لقرو لقق رہ عالنا سے اعلیٰ مقصن اس لیے کیا آپ پڑھیے اس کو لوگوں پر علامکسن دمی دمی سرا علا مقصن دید پارچ اولدا قرآن پخل کو بال پ دم دما پ دم دم اول لقرو سے ٹھہر ٹھہر کر او تنزیلا اور نازل فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کرنا کل آہ دیجیے اگر تم ایمان لاتے ہو اس پر اولا تو یا تم ایمان نہیں لاتے اندینا یقیناً وہ لوگ جن کو دیا گیا علم تم سے پہلے اس سے پہلے اذا يطلع علیہم جب پڑھی جاتی ہے ان پر قرآن کی آیات یا خرون ازقان سجدا یا عال سجدا تو گر جاتے ہیں یہ تھوڑیوں پر سجدہ کرنے والے ازقان زقن کی جمع ہے کیونکہ لن نا اقرب ال من آزائل انسانی بل العردی فیصج دیتی انسان کے بدن میں سے ایک تو وہ حصہ ہے جو زمین پہ لگا ہوتا ہے زمین سے تھوڑا سا دور جو آزائے بدن ہیں ان میں سے سب سے نزدیک زمین کے سجدے کی حالت میں زقن ہوتی ہے مدارک میں امام نصفی نے فرمایا ہے تو گر جاتے ہیں یہ لل ازکانی تھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہوئے وہ قولن اور کہتے ہیں یہ سبحانہ ربینا پاکیے ہمارے رب کے لیے ان کا نواد ربینا لمف یقیناً ہے وادہ ہمارے رب کا خامخواہ ہونے والا و غرون اسکانی ابکون اور گر جاتے ہیں یہ تھوڑیوں پر روتے ہوئے وہ عزیز و ہم خوشو اور زیادہ کر دیتے ہیں ان کے لیے خوشو یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ان میں خوشو ڈر اللہ کا زیادہ ہوتا ہے اب ابنفی فی, فی دعا کی خلد اللہ ود الرحمان کہہ دیجیے اد اللہ پکار سم ادڑو بانے سم ادوا فلاب مانے تسمیہ بیزابی نے کہا مدارک نے بھی کہا ادعا فلاب مانے تسمیہ اللہ بان ندا تو کہہ دیجی اگر تم نام لیتے ہو اللہ کو اللہ کا ود الرحمانہ یا نام لیتے ہو رحمان کا ائی تدڑو کیونکہ عرب کے قبائل قبیلہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتا تھا دوسرا رحمان کے نام سے جو اللہ سے پکارتے تھے وہ رحمان نہیں مانتے تھے جو رحمان کے نام سے پکارتے تھے وہ اللہ کے نام کو نہیں مانتے تھے تو اللہ نے فرمایا اللہ کو پکارو اگر اللہ کے نام سے اللہ یا نام اللہ کا لو رحمان اما تدعو جو کوئی نام بھی تم لو فلاح الرسما الحسنۂ اللہ کے لیے ہے نام بہتر بہتر لاتج ہر بال بصلا تو تیزی نہ کر اپنی دعا سے لا لاتجہر اپنی دعا پر یا اپنی نماز میں اتنا جہر نہ کر کے کافر سن لے لا لاتجہ یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب جب نماز پڑھائے تو اتنا جہر کیا کرے جتنے مقتدی ہوں اگر مختدی تھوڑے تو تھوڑی آواز تیز کر کے ان تک پہنچائے زیادہ ہوں تو زیادہ تیز آواز سے کرے اب بعض مسجدوں میں محلے کی مسجدوں میں دو تین مقتدی ہوتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر لگا کے سارے محلے کو تو اس میں کوئی باتھ روم میں ہوگا کوئی تکلیف میں ہوگا کوئی بیمار ہوگا یہ مکرو عمل ہے مکرو کہتے ہم لوگوں کو قرآن سناتے ہیں تو زبردستی سناتے ہو اتنی آواز میں نماز پڑھی جائے لاتج عربی سلاطی کا اور تیزی نہ کرو اپنی نماز میں اپنی دعا میں ولا تو خافت اور چھپاؤ نہ اس کو اتنا اخفای نہ کرو کہ مسلمان نہ سنیں وہ اب تغیب سبیلا اور تلاش کرو اس کے درمیان راستہ وہ قل الحمد للہ اور کہہ دیجئے الحمد للہ ہلدی تمام صفات الوحیت خاص اللہ کے لیے ہیں وہ ذاتی دعوے توحید ہے وہ ذات لم یت تخذ ولادا جس نے نہیں پکڑا کوئی نائب ولم یق الہو شریکن انفل ملک اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے کوئی ہی صدار زمین اختیارات میں ولم یق الہ ولی من منزل اور نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی دوست منزل کمزوری کی وجہ سے وقب برہو اور پاکی بیان کرو اللہ کی پاکی بیان کرنا تو یہ آیت العز ہے اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا تفسیر مدارک میں نصفی حنفی لکھتے خاندانی نبوت میں جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تھا اور وہ نتق کی بات کرنے کی مدت تک پہنچتا تھا تو سب سے پہلے اسے یہ آیت سکھائی جاتی تھی اور وہ یہ پڑھتا تھا سب سے پہلے اس آیت میں بہت عجیب پیغام الحمد للہ تحید و یک اللہ شریق الفلمل کے ولم یق اللہ ولیز القبر تقبیرہ پانچ مقدمات کے ذریعے توحید کو واضح کیا گیا تو سورت میں پہلے فرمایا سبحان اللہ تو آخر میں فرمایا الحمد للہ ولا الہ اللہ و اللہ واللہ اکبر کہہ دیجئے تمام صفات الوحیت کی ایک اللہ کے لیے ہیں وہ اللہ جس نے نہیں پکڑا کسی نائب کو اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک فلم الکی اختیارات الوحیت میں ولم یک اللہ ولی انہوں نہیں ہے اس کا کوئی معاون من اللہ کمزوری کی وجہ سے وہ کب بر تقبیرہ بڑائی بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرنا تو صورت میں چار اسباب عذاب کے ذکر ہوئے ایک شرک کے مستمرہ سبب لنزول العذاب۔ اس پہ واقعہ بنی اسرائیل کا دوسرا حتق شاعر اللہ کی سبب النزول العذاب اس پہ واقعہ قوم سمود کا تیسرا اخراج الرسول سبب النظول العذاب اس پہ واقعہ نبی علیہ السلام کا اور چوتھا استحصاب الرسولی سبب النزول العذاب اس پہ واقعہ فرعونیوں کا آخر میں آئے تو عظیم پیغام عظیم عنوانات سے اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم قونا في رضاك وخزنا الخير بنا سيتنا وجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة الا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه واسحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين